درست کی فرمائی ان کی آمد سے پہلے اور جوش نارا اور وہ بھی جاگ کر نارائ تقبیر نارائری سالت لارائری رسالت ابھی آواز کم ہے نارائری تھالت لارائری رسالت, رسالت، جشن میرا دے علماء اہل سنت وال نعم الحمد لله نقصانی شیتانی دنیاوی بخروی ہر شرط کامل نجات اور پناہ بخش دوستان گرامی موضوع کے کلام کرے گا اس کا انوان ہے محبوب اللہ, دے دے اللہ تعالی مینو شرے سبن اس کے بیان دی, دی. توجہ سننے دی توفید. جڑیا گڑیا چاند کم ان شاء اللہ اگر غور فرماؤ گے ایک ایسا خزانہ لے کے جاؤ گے جڑا تسان ساری زندگی کسی پاسوں نہیں لے لیاؤ گے محفل دے اندر آن دا مقصد پورا تورا ہوں کہ بندے کے اندر ایک ایسی روشنی آ جائے جس دنیا آسرت سمجھ جیرا اسی طرح ہوئے کنا سڑ تو لطف دوز کی طرح سے گیا تو صرف کنا کی فائدہ ہونا اگا کچھ میں ایک شروع تبدیح کرنی بہادر منگو بیان کرنا کہ ہر عزت والی تھانے کسی داڑی کترا مناو والے بٹھا لاؤنا جائز نہیں مسلا رسول ہوے جی رسول ہوگی تخت رسول ہو ہلانیا فکو فجور والا بندہ اتنے نہیں آتا بالخصوص نات خان حضرات یا داڑی کترے یا مل تو حضرات ان دے دیتے جی دین دین نبی پاک سرکار دے, نا. دے نام دی ویل کریں ہزور نام دی ویل دیں حضور سونے سرکار دے نام مبارک دی ویل تے ہوگے نبی دی مخالفت دے اوپر اس کو علاوہ ہوا گروپ ہوگی نا وا ल मुबारक जीड़ी महबूबे खुदा नाम मुबारक दी गई उसरावना बुनावना महबूबे खुदा तकलीफ पहुंचावना क्या उम्मत न धोखा नहीं महबूब दे नाम की वेल तो महबूब सरकार की सुन्नत महबूब की शरीय में लगनी चाहिए سمجھا رہے نا لطیفے میں اور گل سنا دینا ایک نات خان نا ناچ پیا پڑھے ناد خون ماں باقا اور ناچ پہ پڑھے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میں ان کی نعت سنی نا اوی ان کا منہ دیکھا تو کوئی آپ میں تقریر کی میں کیا بہلی وہ نعت میں پڑھنا سی میٹھے میٹھے سونے ترے بول کپلی والیا میں یار میں سنا ویخیا جیڑا لگتا ہے میٹھا لگتا ہے میں بول کہ سنایا سرکار کی حدیث بخاری شریف کی پکا برانک پر کرو جرز شوار با وا آ کل کال فل مجوس کا انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ تراشو تراش داڑی بڑھاؤ مجوسیوں کی مخالفت کرو مسیوں کی مخالفت کرو ایک روایت میں یہودیوں کی مخالفت کرو ایک روایت میں نصارہ کی ایک روایت میں مشرقی کی میں کہ ہوں نو پوچھو یہ نبی پاک دا بول میٹھا لگا کہ کور محبوب خدا دا اے بول مبارک مبارک میٹھا لگا پھر تو ایسا آخان گے جی ہزور دات دلوں پڑی حضور سرکار دا بول سن دیا ہی اندر ڈاوا ڈول ہو گیا دلونی بڑی بہادر پی ہے بڑی کمئی ہے ناچ خان ناچ خان ہوا بہادوبال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دفت سنا کرے اور اپنے تن دستفا کریم دی سنت کا رجیندیا بولو سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ دار گاہے سالت ضرور نات خانسن لیکن وہ نات خانسن سن جی دی زبان بھی دی نبی دیت پڑتی دی سی سر مبارک تو پیرہ تک ساپا نبی بھی نا ساپا نات بڑا ہوا دنیا ویختی سی ویٹ دیا محبوب خدا یاد آئی نہ ساری سراپا نعت بڑ گئے تیکھیا محبوب یاد آتے سن اماما شریف سر شر پہ سنت نبی چہرے سے پھر کوئی فیس نہیں حضرت احسان بن ثابت کوئی فیس نہیں سینا بلکہ فتوا شریعت جڑا ناگ کا ناگ سے فیس مکاو نا آلہ حضرت سنت خوانگ لبرے بھی پتا وارن بھی اچھ لکھے انا آرام ہے جن کو لے سو اتے واپس کرو نبی دی دبادت جبا عبادت ہے اور کوئی بندہ نماز پڑھ کے آ کے رکھو اتنے ویل پڑے نماز نبی بھی ناج پڑھ کے آخرا رکھو لیا آپ گوئیے چکھ چکی نے نبی پاک سرکار نے نات خانہ نبیا کا وارس نہیں آخیا آلما آخیا مینو اج تک یہو جی کوئی حدیث نظر نہیں آئی اشو ہارا وراثت تھو لمبے وراثت المگن یونا بارا حدیث لمبے جا میں نہیں کوئی پڑیے الماؤ بارا ست لمبے جا نبیوں کے وارث توجہ بولو سبحان اللہ پھر سڈے چ اور کمی ہے بڑی ویڈیو نات خان نات پڑھتے ہیں صرف ہزور سرکار کی سفر سنا کر سفر سنا نہیں کری سفر سنا سے بھی کوئی نات سنی کیوں اس واسطے کے دین آسا اور لگتا ہے یاد رکھنا جنہوں نبی, نبی دے دین دی عظمت جس دل چنا ہو فرق دل نبی دی تاریخ بھی کرے نا رب دی بار گاج قبول نہیں ہو سکتی کیوں رب دے پاک حبیب عظیم تے, تے, تے عزیز پاک حسین جیسے مقدس نواسے نو نبی سونے نے اپنے دین کو قربان دیتا کہ جی? پاک حسین لال نبی نو پیارے تو حسین دین کو قربان ہے یہ مطلب یہ نکلیا نبی پاک نو نی پیارا ہوئے گا جنو نبی سرکار دے دین پیار ہوئے گا ری بولو جیدیا سبحان اللہ دین نبی نال پیار ہوئے دین دی ہول کی عزمت ہوزرت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی لو ایک پاس نبی سرکار دی سفر سنا عظمت و شان د اشار لکھتے سن دوسرے پاس نبی دی, دی دین دی عظمت عزمت اشار لکھتے سن دونوں چیزاں اور تیسری حضرت حسان بل سابق دی دی اندر شہ یہ ہوتی تھی کہ نبی پاک رگڑے دیتے ہاں جی دے یہ دے عیسائیاں دے پٹ رگڑے دے, دے ہوں ایک روایت تینوں اس سلسلے میں سنا میرے کو ادا دی کتاب ہے بتی ہزار روپئے تاریخ دمش کے بنیا ساقر اس حضرت کے آسان بین سابق حالات میں کھڑا ہے کہ آپ سرکار دے دل ایک شخص آیا انہیں یارا یار پاک سرکار دے دشمن فلانے نے حضور دے خلاف شیر لکھے نے حضرت آسان بن سابت نے ادھر میرے دیکھنا اپنی زبان مبارک بھار کٹی کٹ کے تے تھوٹی نال لائی چھوٹی نا فرمایا زبان کالی ہے اندروں نے آ فرمایا لمبی ہے کہ فرمایا ہوگو نبی دے دشمنوں دے خلاف کیون چلانا وا توجہ ہے سر معلوم ہوا ناک خان کا فرد بنتا ہے تین چیزاں پوریا کرے نبی سرکار دیان پہنچے کال ناخ ہوئے ادرو حضور دی عظمت بیان ہوگی دوسرے نمبر پہ نبی دین کی دی عزمت دی دی دی بیان ہو تیسرے نمبر سے حضور کے دشمنہ مخالفا کی مذمت ہوگی یہ سنت آسان بن سابت نہیں اور اس میار کا ناچ خان آلہ حدرت بریلی بڑا کامل شاعر گزرا ہے عالم جو کا سی فکیل جو قابل شریعت والا سادک سالی میں کار پورے رکھتا رہا حضور دی عظمت بھی بولے دی عظمت بھی بولیاں بول سوال اللہ دشمن کے بھی رگڑے چنگے پٹتا ہے اللہ تحسان پیسہ بتا نی تا کر چرماندے دشمن دشمن احمد برشی دت کیے नाथमानी में कोई योजा शेर ना हो जहां उल्टा ईमान ही लाया जाए सबू सुनने वाले ईमान हो गए लोग पवन योजा कलाम ना हो जिस जन्नत की तौहीन होौफ कटिया जाए अपने आपू आशिक आख्या जा تنجائز نہیں تسکیہ ہے بلا تزکو سکو سکم اپنے آپ کو سوترا مت پاؤ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو پاک رکھو میں جاننا وا کو پا کر اسی واسطے مومن کا فرض بڑھتا ہے آپ کو ہمیشہ گناگار مجربر بھائی دیکھنا آلہ حضرت کرے گی بار کا سالت پیار وترتا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گوا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گوا پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے ترکی ہے یہو جہاں نہ ہو سچ اپنے آپ لوگ سمجھنے ہے اصا فاسے گنا پیار پتہ نہیں کس درجے ڈبے پہلت پایا حضرت کے سید نہ سدھی کے اکبر ورگے آپ عاشق نہیں رکھتے انہوں نے آخیا میں کوئی آخ میں سمر گلب نہ तो अपने आप नशिक ना आख्या जाए चंडक की तौरीफ ना की जाए तौलख तो, तो बेरौफ ना किया जाए राम की ताबेदारी हटाया ना जाए बल्कि उल्टा ऐसा नातों फरनिया चाहिए नाच सुनते जा मुस्तफा दे गुलाम बनते जाओ यह चली गलत सुनता जाए कपड़ा झाड़े तो उठ्या कहलाओ जी मौजाई मौजा ने बख्शे बख्शुआ है رکھو سمجھ آئی کوئی نہ یہ نات والوں بندہ پونج ویلا چنگا سیمان کا جذبہ پیار نہ تو ہی ہے جس کے اندر جذبہ ہے اتاعت مستعفی پیدا ہو حضور کی عظمت آئے تو حضور کی عظمت کے ساتھ حضور کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو اے میری افتداری کمبی ہے اج کل ہر آئے پورتے ہیں محفلوں کے ہر بد مذہب بھی پیسے دیتے ہیں شاید لگو لگو ایم قوم جو ملچ رات چار چار پانچ پانچ گھنٹے محفل کر کے اٹھ بھی ہے نہ سویرے کا بات ناچ نہ خان نہیں پڑھتے نہان پڑھنی ہے نہ سویرے آپ پڑھنی ہے یعنی نبی سرکار عشق کی پہلی پاؤڑی تھڈو نماز چھوڑی پہلی پاؤڑی کے نماز چھڑنا اگلی پاؤڑیاں پتہ نہیں ہو سکتی نماز گئی ساری اٹھا تو پوچھو کی بس سر داسی ہوں باقی کی دن سر صرف سر کا پتا لگا اگا کوئی بلیا سر چوک ضرور ہے پر سر چیز نہیںفا قرآن حدیث نہ چیز کو جیدیا بول سب سوک ہو شہ لیکن یہ نہ بھی سوک کردا کردا کردا تھڈو ایٹے زک چب جاؤ نہ قرآن روے نہ تھڈو رو حدیث دو دو کی زی رہا ش کا کبو رب وحدہ دولا شریک مولا قرآن حدیث جڑا اس لیے ہے وہ سر تیرے میرے روکتے نہیں خالی اترے ہاں اترے سادے دل دی کرپیت بدل دی خاطر سانو جہنم تو بچا کے جنت دیور کی خاطر اتریا اس واسطے میں تنوع شیر جن جوگا ہے بچارا سناوا گا اللہ تعالی جی نے سور دیکھی میں سمجھاوا گا قرآن حدیثا ان شاء اللہ بڑا ہی خزانہ لے کے توجہ رتوجوار بول سب ہوں میری تقریر شروع ہوگی عزیزم اللہ دے پاک نبی دے احسان دی ایک سورت سبجا مل لگا محبوب کی آمد ساری کی ساری احسان تے عظیم احسان ہے ہاں انسانات ہوتے ری دنیا آپ دے احسان کسی کا بدلہ اتار سکتی نہیں احسان عظیم حضور سرکار سہتے ایک احسان سنا منے. جب کوئی قیمتی خزانہ دے جانا سفر کر کے کسی مندر کو دا خیر خواہ ہے نا یار راہ ڈاکو پی فلانی فلانی تھان ٹکا کول بچ کے گزری کدرے خواہ سے سو لٹن دشمن دس دس بھی دسے سو تاکہ سیرنا منزل پکڑ جا رہے ٹھیک ہے نا سلانا دے دوں پتا بھی ہوگی میرے راہکو پوڑے نے لٹے بڑے نے آ لگا کر آرام کچھ نہیں ہوگا شاش راہ نہیں ہوگا اگلے قدم ہو کے تے اگلے قدم چلیا ڈاک لے چلے ایسی داکو جان دے خیر خاص نہ کیجوہ نہیں فرمائی جاتی اللہ کے پاک نبی جہاں تین کا خزانا ساڈے واسطے لے کے آئے گا إِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى بَارِصِ الْمُؤْمِنُونَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكُ النُفُسِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ماہوں میں کبلو لفی کلاکی یارہ نہیں میں اس واسطے پیاروں سب کو لیا زی, او میرے یارو اپنا اپنا جی جا سامان انہیں بنایا جے جنہیں مسافر کا دا میں ڈرنا میرے गुरुविंद دم نت فرمائی لالے <سؤال> لالے داکو بھی سمجھا چھوڑے توجہ نہیں بول मैं तेन जिना चेर बेरी दुनियादारी मिसाल होर ना समझाव हाल उची हम समझ नहीं हों सपुए अग सहर हरकार दुश्मन गविचण इन सारिया चीजों को نکے نکے نو خبردار پک کرنے وہ پہلے یہ چاہیے آخ دے بچے پہ آگے وہ آ ہاتھ کر لگ وہ نہ پتر ہوئی ہوئی چڑ جائیے نہیں چاہیے ہوں بولو اچھا तो, तो, हारूसी फिर कर देने, भी करते गांवी हो गांी होती आगे हे बचे पुत्र ये साढ़े बड़े दुश्मन ने हा? ہواجا تھی ہو با تیری جان لینی ہے اولاد کی جان لینی ہے نکے نکے بچارے دشمنیا سارے گرف کر لے لگی میرے ہوا دے میرے نا مطابق فرا ترقی آ کر لیے نبی سرکار دا دین ہو رہا ہے رچی دور سوال اور کملہ پتا چلیا کہ بان کی جان بچا سو ان ہر موسی شہر تو بچا جھوڑے چکی پھر ہوتے دنی اس مکھا دے مکھا دے کے ان کو رومال ہوتا سکھا دے نشا ہوں کہ چکتے جانے کے لیے میں جا بھی بلکہ ہوں بساں چڑو نا ہر پاس تکے پر لکھا کر کسی سے کوئی چیز لکھن رکھا لے لکھا ہو نہیں یار یہ تو نہیں لکھنا چاہیے ویسے کتنا مراد لوگ نے اللہ کی مخلوق تو نفرت میں سکھاتے رہے توجہ نہیں کی ہوئی اللہ کی مخلوق سے پھرست رکھنی چاہیے پیار رکھنا چاہیے لہٰذا مرضی کھلانے کھاتی جا رہی ہے کیونکہ دعوت کسی دن ٹھکرانی چاہیے توجہ نہیں کی پی کھاؤ گے نا مردی کوئی کھوے کھادی جا کسی نے مہمانی نہیں ٹھکرائی کسی کا دل نہیں توڑی دا پیار کرنا چاہیے جنیا جی آپ دستے بہائیے تو اوپر کڑ نہ کھائی پہ جنرل مربی کی شاید کھوے میںاو اس کو بھی اچھی ہوں ہال سمجھ نہیں بچہ نکا جا بچہ انگل آپ لائی پھر سب ٹھو آگ زہر خرکار دشمن کبھی چڑھ سار چیزاں خبردار پک وہ پہلے یہ نہیں چاہیے آخر جانے بچے پتر آ کر ہاتھ کر لگے وہ نہ پتر ہوئی ہوئی سڑ جائیے یہ نہیں چاہیے ہوں بولو, بولو. اچھا سپ تو ٹوہے تو ہار مورسی شاید بھی کرتے ہیں گوانڈی ہوشمن گوانڈی ہونا چاہیے آدمی بچے نے پتر یہ سارے بڑے دشمن نے تما تھی خطرہ اسری جان لینی ہے اس تری جان لینی ہے نکے نکے بچارے دشمنیا سارے گرف کر لے پیا رکھی یہاں اگوں نہ لگی میرے پاس ہوا بارچے کرتے ہو گیا سچی بولی میرے نوی کا مطابق دین کی کسی بار سلاف نہیں آ سکے گا فیصلہ کرے گا جی فطرت رقل آئیے نبی سرکار کا دن ہو رہا ہے رجے دیا بول سوال اور کم پتا چلیا کہ بانگ کی جان بچا سو ان ہر منسی شہر تو بچا پ چھوٹے چھوٹے سکھاونا پہنتا ہے سرکار آدمی نے جی وہ پتر او بندے آدھے نی وہ جھوڑے چکی پھرتے ہوتے نہیں وہ مکھا دین مکھا دول روال ہوں گی او سکھان دے نشا آتا کہ چکتے لائے جانے پتر انہوں کے نیے نہ جانا بھی بلکہ ہوں بسیں چڑو نا ہر پاس تقریباً لکھا کر کسی سے کوئی چیز لے کر رکھائیں لے جاؤں گا نہیں یار یہ تو نہیں لکھنا چاہیے ویسے مراد لوگ نے اللہ کی مخلوق تو نفرت میں سکھا دے رہے ہیں تو مجھے نہیں اللہ کی مخلوق سے الفت رکھنی چاہیے پیار رکھنا چاہیے لہذا لہٰذا کیونکہ دالت کسی دن ٹکرانی چاہیے کھاؤ گے یار میں یار میں سمے دار دا میں تمہیں سمجھ میں پڑھانا بالکل شاہ تو تمہیں مرضی کوئی کھوا کھا کسی مہمانی नहीं ठुकराई किसी का दिल नहीं तोड़ेगा प्यार करना चाहिए जे आप दस तिर बे को खाइए भावें जिने वर्गे कीमती शह खा आपने बच्चों बचपन के अंदर हारू शौ बच्चों के सबक दी چند خیال کری رکھا مانو ہوئی آئی دوستی کا حق بہت ہی ادا ہوں جتوں دشمنوں کو بچایا جائے نقصان تو بچایا جاوے میرے نبی دوستی کا حق ادا در دولت سدک جا نبی سرور نے نبی سرو نے چلاونا سی دولت اسلام بھی سانو بچا کے لے جا سی راہ بک ہتا یقل یقین اللہ دی مدد کردا رہو کرو موت آ جا بھی موت تک اپنا ایمان دین دی پوجی بچا کے لجاؤنی سی میرے باق نبی سرو نے راہ بھی دسیا راہ دی دولت بھی دھی راہکو بھی دے دسے راہ راہ پر بھی دسے نے راہ پر بھی راہ دسے نے نبی سونے راہبری دا حق قرآن اس سورت بیان فرما چھوڑی ہے سارا چیزوں کٹے رکھ چھوڑیا ہوے اس سورت کے اندر جی نماز کے اندر جوکی پڑنا ہو ساریا سورتوں نالوں ایک سورت نماز کے اندر زیادہ پڑھی جاتی ہے جس سورت نو نرحمد شریف آخیا جاتا اے سورت قرآن سورتوں کیوں ود پڑی اندر اسی شہ ہو جیسی نبی سرور حکم فرمایا یہ پڑھیا جان ہے آج یہ پڑھیا جان یہ پڑھا واجب ہو گیا اگر نفل نہ رہو نفل ہوتا ہونا سستی کیری سونے محبوب دسیل مبارک سدکے جا اصول دسان چھوڑیاس چھوڑا وے ایک راہر پیاون فرما چور لگی رہے کوئی کچھ روپ لگے مانچ سو روپئے یہ ہوں پہلو دسیا جا رہا رات رستہ انہوں کا جناتے نام کیتے کی مطلب یا اللہ سارے ٹورنا ایک سا مطلب کیم کیم کی, انام کیتا انام، انام کی. رب نے کیا بول سبھا اللہ بہتر بنا شریق مولا سو نے انعام بنا بیان فرمایا بیان فرمائے انعام والے من نبی نو ورس وس آخری زبان سمجھاو میرا مت لال ہے فرم کر رات رات ہر کوئی آکھے میاں بھی آ لاہوری اقبال شراب پیتا پیتلا لیا گال کر کر کے شراب پیتا رہے مرے میں کے شرابی بندر دی شرابی بندر دی اپنی ہوش ٹھکانے نکلتی इकबाल नबी दी सारी उम्मत में होश के आ गया राज बोल सुभाग शराबी भी अपनी एक वक्ति नमाज भी नहीं इकबाल आंता माते सत्त वक्ति पढ़वा पढ़िया भी कितने आता लंदन لندن چ جب آسامت اتنے بھی سردیاں دے تے تلوار وگوں چلتے پالے ماں کبھی جناب نہیں چھٹی نماز تو اچھی اقبال فرمانہ نہیں ہلا میں شمشی شہری چھٹی سہر اٹھ کے بو یاد کرتا رہا ہے. تو بول سا سبحان اللہ اور ایک بار کیوں فرما اتار ہو رومی ہاتھ نہیں لاتا رو رو گی جان جن بنے گی نا سرگی رو رو کے بڑے نہیں آئے تم بول چو شبح آنند کیونکہ رات پوے تھے یارا ساری ویسی جنیا بھی تفصیلات لکھا ہاں خوش ہوں بڑی وزاحت فرمایا دنیا کی گل ہے کہ کیا فرجے تو دشمن ہے ان تم کو مہر سالہ تمہیں دسو ہم اگر تو دنیا میں اندر کوئی چنگائی ہوئی بلائی ہو جائے سہیا تفرا ہو گیا اگر پہنچے کسی بڑی پریشان ہو جی تھی بڑے پریشان جو خوش صحیح کیا خدا چپ توجو نہیں فرمائی کی چوپ رنت حضرت بولتے ہیں میں چھوٹے موجود میں سوالات لاکھ نبی ویکیا میں سارے اللہ کی مہربانی بولتے خدا بے مشال ساتھ بھی بول پیا توجہ فرمائی ایڈا سونا رب بی بول کے ساتھ پیسہ چاہتا ہے کھو کچھ مرضی مرید کنڈے میں جائے حدت بولتے نہیں توجہ ہاں مرید جی مرضی پہ جی بچا گئے توجہ فرما گئے کو خسم کو کھاوے نسیم سڑیا تو مجھے فرمائی میری گل اورجو نا ایک آیات راگ سونے نے وزاحت فرمائی کئی مانوا لو راجدار اپنیا تو سوا گائر نہ بنایا جائے جی. نہیں تو تباہی ہو جانی جی. اونا کمی نہیں چلنی اصل تس دتا ساری کھول کے حقیقت پہلے تھی مرضی نفا نقصان تا اس مقام تینگ سونے وضاحت فرمائی راجدار نہیں بنا اگے ایک اور مقام پہ ہر ہے سورت انفال کی کوئی نہ سورت انفال مولا تعلق سور انفال کے اندر ہے راجیوں دور سبحان اللہ. دے د ایک دوے دے اگر اگر دوست نے دوست نہیں دفا لو تو گن فکنا تن فل اردا دو کبھی اگر تس وہ دوست بنایا زمین فتنے فتنے وہ فساد اور کبھی فساد پہنگے. گل پے فرمائی بنایا دوست کی بن سکتی زمین روئے زمین فیتنے ہون گے تے ٹھار ٹھہر فتنے ہو گے فساد پی جان گے بے میرے مولا سمجھا رہے سن ویلی ہاں میرے گر گر نبی پہلے سن دشمن گن گی دشمنوں کی دشمنیا حد تک نبی کھولیا وہاں دیا دشمنیاں دسیاہو نا پتہ کی کرتے توجہ کوئی نبی پاک نا یا صحافا دیکھ من گیا تھی آیت نمبر کنویں سورت کہ سورت مائ آیت نمبر ہے میں نئے نام مراد کا پھر قرآن کے دشمن کی پڑتے ہیں اس واسطے نے انہوں نے ہے وہ قرآن مسلمان کی دوستی کے دو حق ادا کر آہا. نو ساری اک دے جی ساری حقیقت کھول گیا جے. جے。قرآن کے قرآن دور رکھو باقی ہر شاید جو دور رہے ہیں، یہ سار تھے کھولیا فرمایا جب آڈے آدھے ہم اسلام قبول کرتے ہیں فرمایا آتے بھی کوفر نہ لے کے اندر کوفر آتے نے جب جی کوفر او لے جاتے ہیں نادرات اتو اتو کلبا پڑتے ہیں جیان خان کی بنوا پڑھ جیا دو پیدا ہوئی ہوتا میں باہر اچھا ہوں دوست اللہ فرمایا کہ راجداری نے بنایا جی, جی. نبی احسان فرمایا سونے نے دشمن دسے لال ٹھیک ہے نا پر بڑے سیاح محبوب خدا کی گل نہیں راج دار بھی کافر بنایا سجن بھی ہے کہ نہیں تے ایٹم کا راج کھڑے کھول ہے فوج کا راز کھے کھول ہے تعلیم کا راز کھے کھول ہے قانون کا راز کبھی کھول ہے تڈے تھاج کبھی کون تے کچہری راز کبھی کون ہے ہوں مدرسے بچے کھڑے خل کرتا ہے پاکستان کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے نا کی مطلب محفوظ ہاتھوں میں یعنی یہو جہاں رہ <تاہنے> جیب چلیا ہاں تو مسلمان کا چلنا چاہیے چلنا توجہ نہیں ہوگی ہو مطلب محسوس ہاتھوں کا مطلب ساڈے دوائیاں علاج ہر شہر پولیو کے قطرے وہ بھی دوے پلر پھر دو انہیں ماشاء اللہ ہوں س راجدار بنایا سارے راج نبی یار محفوظ رہ سن راج کس جان دیا نہیں توجہ نہیں فرمائے کیوں کی فرمایا سے اندر سو روپئے تھی سبر کرو مشقت برداشت کرو اپنے آپ اپنے آپ تکلیفوں کے اوپر رب کوئی لگ رہ وہ پہلوار بڑو تیر والے بڑوں کوئی چال کوئی سازش تمیاب ہو گا نہیں چل کے جا انہیں سبر بھی پورا کی پڑا ہاں کوئی ایجا شیو نے کوئی سب سارے پاس نہیں گیا کہل گاری قائم رہے گا کوئی چارل سکی, کوئی سرمی سرمی سرمی سکی ہونے حضرت میں فاروق کی آزم کو کتاب کوڑ پی کتاب کوئی انہیں حوالہ دس دینا بہت شوا بولی ماں تفصیل بنے تسی تفصیل رازی تفصیلات تقریباً ساریا نے ایسے ہم من فاروق جناب کیسے عیسائیے پانا داروق بڑا, بڑا جانتا رکھ لیے حضرت فاروق اعظم تیری بسیرت میں قربان دیا جنہیں قرآن سمجھا ملے چلو پاؤ گئے, پاؤ گئے. اس دنیا بھی شاہی بھی گئے ہے اگلی شاہی بھی اگر پھر ساروں چندر نے چار دیا نہ ہو پہ پانا. اگر ہم نے اس کو منشی بنا لیا بنا لیا تو پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لیا اور رب تو ہمیں فرماتا ہے راجدار مت بناؤ نے فرمائی بول بول بول اللہ فاروق کے عالم نے فرمایا اللہ ہمیں فرماتا ہے نہ تب تروں میں پانا اپنوں کے سوا بیروں کو رازدار مت بناؤ اگر ہم اس, اس کلر کو بنا لے منشی بنا لے, لے تو ہم نے تو راجدار بنا لیا رب بنا فرماتا ہے بنا لے تو کامیاب کیسے ہوں گے ارے وہ میں مسلمان ہو وار ہے <the> <word> <October autre inheriting word> میںوکھا بیٹھ کے بولیا روزانہ مریادہ کھلو کے تو بول سر تیرے درد نہ لیا ہاں کیونکہ میرے نبی کی امت دا درد جڑا بندہ رکھے نبی نبی بڑا ہی پیارا لگتا ہے تھوڑا نبی کرم کر دیں پہ چڑھ گیا سڑکے جاؤں تو جو فرماؤ فرق فاروق کے آدم، فرمایا اصا قرآن کا خلاف نہیں کر سکتے نہیں تو ویگار راجدار oh, oh, oh, رازدار جو بڑھایا ہے ایمان پوری دنیا دے مسلمان کافران کے ہروں کوئی نقصان ہو جا نہیں جڑا سا قوم دان ہے کہ نہیں ہوا دسیا نا میں واشنگٹن اخبار میں حکومتی سرکاری اخبار ہے ان کا اس نے کارٹون بنایا ہے ایک کتے پر پاکستان لکھا پھر کتا ایک شخص نڑی کھڑا ہے ابو خراج کو اتوں کھڑا امریکی فوجی وہ تھے کیا مارتا کتے لو. یعنی پاکستان نو بہت اچھے بیٹے آپ سامان کو بھی پتا لا ہر ایماندار دسے ہوئے ساری سات لاکھ فوج ساری گورنمنٹ کیوں آس پا جان کیوں آس پا جانی اب جیسی بندیاں آپ انگلش بولیے ہی نہیں سو چیے ہمیشہ امریکہ برطانیہ پر کٹو بڑھ گیا افغانستان کے اتنے بمب مرائے تین لاکھ مسلمان مرایا اپنے کبیلے مرائے دین دے دشمن بنے قرآن دین دے مدرسے دہشت گرد آیا ن دشمن بنے قرآن او دین کے مدرسے درشت کر دکھایا وہی دربار کا کم مرائے اسے قرآن سرائے پتا نہیں کی کچھ نہ مشیت دے بم برابر آ کے تھلے ہزار قرآن پاگ چلو چڑھے ایک چھوٹی بھائی مانا راضی کرنا سے بڑے ترلے بارے ساڈا جان وے دے دے بڑھ جائے گا دجن ون جائے ساڈے وادی ہو جائے سانو چیلڑ جا دے سانو رپائے جا ڈالر رب وقت لال شریف کے قرآن کی گل ساندے گائی فرمایا لا دکھ بنایا بڑی کریوی نا دو ہوں توجہ لمب لچر نے کی سمجھا سیون کی تعلیم حاصل کرنے والے یہ سمجھا سی لفنگیا اللہ کا قرآن ایویں ہی ہے مالوی ایویں پڑھی ركھنے نے پخوایا سابت كرایا میں ہوت كرا کہ میں سچا وا میرا قرآن سچا وا, میرے قرآن کے نام والا سچا خدا وا. دے بندے ہا, پیر بارے شاہ پرانی گل کر گیا اسی سناوا ایک لفظ دی تبدیلی چھ چودویں سدی پھر do the... ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡੇਰ نائے ہوئے امریکی کدھر ہے چو ہے وہ شیر سلاحودی نے یوبی نگریزوں نے پیغام بھیجا جنگ دا خیال را دے چاہ اس حد تک پریشان ہاں سل اپنی فوج دا راشن کوئی نہیں صلاح الدین یوگی اپنی فوج نو فرمایا راشن دو مہینوں میں گیا ہو تو وہ جو بن بھائی امریکہ چوا اور اس کے چوہے اس کے پینتالیس چوہے جن میں سے ایک چوہا تمہارا ہے یہ شامل ہو کر اقوام متحدہ کے خنزیر ستام مخالی کرتے پی کوئی نا اچھا کتاب چاہیے ہے وہ اصل آکیے چرنل کرنل کتے نے سال نا سارے ہار پہ دہشت کر دو میں تو بولا رہا ہے تم نے اٹھی ہزار بیان پتہ کی دتا ہے بیان ہے اس طرح بھی کم نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے تو انتہا پسندوں کو یعنی مسلمانوں کو تکلیف ملے گی اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے یہ جی کمزور پڑ جائے گی میں کیونکہ اتنے بغیر ہو گئے بغیر ہو گئے بڑا بکھایا یہ ستگا نہیں آخر جی دہشت گردی کی جان موڑ لڑتے آپ کمزور ہو جائے گی کرنا چاہیے وہ مڑ بیاں نہ ہو منکیاں ہوتی ہیں ایک ہوں تا ایک ہوں کڑتلا ایک ہوں ڈگڑا اے کوئی بہلی آ سکول تعلیم کوئی دلی دل سے ہو جی تیار کر چوڑی مزہ نکا و خیال آلام کا ہے آخر یا اسلام, ہے. اسلام نہ آ جائے انتہا پسند نہی مسلمان ان کے ساتھ جائے تو معلوم ہوں سڈا رب قبی سچا سڈا پاک محمد اربی بشیر نظیر سچا قرآن سچا نبی دین دی تعلیم فرمان سچا اصا انہوں رازدار بنا منشی نہیں بناونا منشی نہیں بناونا آپ کا تو حضر روپ حضرت عمر تو منشی نہیں بنا آپ استاد بھی بنا ہی کریں آلی آ کر لاپ اکھ کا نہ پڑاؤ حضرت عمر منشی نہیں بنا را. منشی ہوتا ہے استاد ہوتا ہے درجہ یا بندے استاد کا بول بول بولو اسلام منشی بڑا مر حرام ہویا کر استاد بڑھائی فرمائی بڑی رایا <مارا> فساد ہر پا کر کمی نہیں چڑھنے دمان کیا گیا فساد فی فی ودن مال فساد بدن فساد نسا فساد فصل فساد ہاں جی فصلوں کا یہ حال ہے امریکہ لگی کڑی سچی سچی سچی اچھا کیا امریکہ دیکھ پاکستانی سنڈی ہے امریکن سنڈی کو لگ گئی تھی سوچ رہی ہوں ایماندار درس فصل کی سنڈی کا وار جانا دستا پہ ہے تیری فصل بھی موجود نہیں پکی ربران کی تصدیق ہو گئی کہ نہ ہو سپرے چبری سنڈی اسکری سنڈی فوجی سنڈی اسکری سنڈی فوجی کیڑا آئی ڈاسکری کیڑا فوجی کیڑا نہیں ہاں ڑا فوجی کیڑا ڈیر سارے کیڑے فوجی کیڑے ساٹھ بستے پے ساری فصل جی ساری محکم کرڑے فوجی کیڑے لگے کھڑے دہائی خدا دیتے پوایا سارا ہزار کو آیا دیکھی کھاد بیماریاں ہوئی چار مینا بلڈ پرشر شوگر کالا جرکان ہوں تے... جن پوچھو مول بھی ہاؤ مسلے پوچھنا ہوگا نا بند ماڑ بھی ساؤب مسئلہ نہیں لگا میں بتوں دم میرا گھر گا چکر کر میںکا دماغ ہر چوتھے بندے بلڈ نو شوگر ہے کوئی جاتا ہے میٹھا یار میٹھے بغیر چاہیے شوگر پڑی پیشاں اپنے دے پڑدا پل کے چھوٹے پانی نہ پیو کہڑا پانی پیو منرل منرل کیوں جی پانی میں جرا سیم ہے جی؟ جو تھی جتن لیا اس حد تک کون دیتا بھائی چوی روپئے کی بوتل کرا دب نکل جندے کو چالی روپئے پانی دے نہیں پیاسی پر لگنا نہیں ہونے جمع وڈیا بم باہر آؤں چھوٹے لگا نہیں اتو کھلانے سگریٹا یہ ہے دوستی آ مطلب سگریٹ اے پیو گے تاقت آئے گی اچھا گے ٹو سگریٹ پی کے کدھنا ہوتا ہے میں جموں سگریٹ پی والا پلی پاؤڑی پی تھی کہ ٹو باہر کے سنائی کر ہر ڈبی تے لکھا کھڑا ہوتا ہے ہردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مزر ہے یہ پہلو لکھنا سر ہوں لکھا ہوتا ہے تو کی ہو تمبا نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں بیماری کمایا لکھا ہوتا ایک بورڈ جگہ جگہ جلا جگہ سے بورڈ لگے تے ہر ڈبی لکھے اچھا جتنے ہوں بورڈ لگے کھڑے ہیں ہی تھلے لکھیا کھڑا ہے خبردار اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ بیچنا ملے گا سگرٹ لینا نہیں تو مطلب یہ نکلا بھائی اٹھارہ سال کو جدو مسلا انی چاہے ہون لگے اس لیے لاؤ کینسر توجہ نہیں کی हम कैंसर बनाए सिगर बनावे अंग्रेज इोरट पैलो मुफ्त बढ़ते इतने कई उम्र मुफ्त दिन का मतलब यह निकलिया उन्हों का पुराना मनसूबा भी मरा कैंसर दिल के बीमार होते पुराना मनसूबा हूं मनसूबा इस हद तक पहुंचा भी चाली रुपए फीस आप लाइने पै पिता के कैंसर सानू लगे दिल के दे मरीज भी बढ़िए हम मैं पूछना उधरों दुश्मन कैंसर के दे दिल दिमारियां दे लादना व्ड्या छोटिया पोलियो के कतरे पिला लंगड़े ना हो जा वे कैंसर ना मार जा छोटिया पोलियो ना लग जा ایمانس رب سچ نہیں فرمایا کہ تمہاری تباہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے ترا بول جا سبحان اللہ میرے کے انت دسیا! انت دسیا! تباہی بربادی تاریرے کیوں نہیں قطر کے ایسا وادا پایا جانگوں جی نسل جمن کے قابل ہی نہ رہے پرلے دم مار جانے قطرے سوکھے نہ اخبار آیا چوبی اگست کا تین اخبار میرے کو پچھلے سال اناف اقوام متا ہے نمائندے پاکستان والے بنیا انہیں آئے یہ کتریا گیا جی جی نسل جمن کے قاتل نہیں رہن گے ہزارہ بیماریاں خود بچے پس جانے کر کے جیسے پولیو کے خطرے تک لائے جانے پیچھوں دو گورے آ جاتے جمعی جڑے ساٹے بیمار ہوئے پائے ہسپتال انہوں کا تو خیال نہیں جڑے نہیں بیمار وہ لگے تو میں تعلیم بے گلتی نام تعلیم رکھے سارا کوفر بے گیلتی ہوں جب میں مثال دینا ایک سور ہوئے انہ ہرن رکھو ہرن کیا ہرن بن جائے گا یا گند ہو گئے پکھانا تے ان رکھو برفی وہ بن جائے گی نہیں کھانی چاہیے نہ سوڑے یہود نے خود انگریز آخیا سی اس تعلیم لاڈ محکال نے کہا ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نسل تو ہندوستانی کی ہو لیکن سوچ اور امر انگریز بن گئے ہیں ہمارے غلام اور ٹڈو بن گئے ہیں اگر لارڈ مہکالے کا یہ بیان دکھاؤ میں گا معلوم ہوا مسلمان نہ رہنے کہ اس کو مسلمان نہ رہنے دو اگر اس طور سے تعلیم منگیں میں ستویں اردو کی کتاب کے حوالہ پیش کرتا ہاں <تصفح> دیکھو ہاں دیکھو ہاں ستویں کتاب اردو دی نوے سال دی چل رہی ہے چل رہی ہے گورنمنٹ پاکستان یہ چلا رہی ہے اور بش اس کا خرچہ دے رہا ہے دے رہا نہیں تعلیم ہر بچہ سکول میں ہر بچہ سکول میں بنے میں آگے بڑھنے جایا دشمن بڑے گھر ہاں. آپ سب نہ بنے سب کیوں تیرا میرا نہیں بننا نہ پیار وہ آئے سڑک کے اتنے ہوتی ہے ٹولی بلر آئے کو سڑکوں کے چڑھ سکنا جڑے اس کے ملازم کھلوتے ہوتے ملازم خود پولیس آئے وہاں کا جب پیو چڑھن لگے نا اس دن پر پیو پڑھا نوکری ملی نوکری پس لگی ہے تک سکا پی کھانا ہے سب کہڑا سنگ گیا ہے سکے پیوکے پیا مارتا ہے چل تعلیم گفر بھی ہے نا یہودیت کی گلامی بھی دی ہے دید دید دی مخالف ہے تعلیم ہوں ندی والا سو تین اللہ منافق نکل نہیں دینا منافق کی دی نشانی رابل قرآن اج دسی موٹی جی منافق وہ ہوگا جافران یو یہودوں نے سارا دوست بنا گا اللہ فرما جگ دور مل بھائی نل جمی منافق اپنی ہر شاعر سکتا ہے پر اپنا دوست نہیں لکا سکتا کافی دوست بنا دیں منافق جگہ دوست بنا پے سمجھ لیا میں اپنے دشمنوں دوست دوست کی کے انگریز بلے شریر میں تاجر بن کر کرائے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم دلائے اس نظام تعلیم کا مقصد کیسے طلبہ کی کھیت پیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر اخلاق یعنی آتا اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو ایک طریقے دان آپ نے یعنی کی مطلب دو نمبر کو کہتے ہیں یہ <laughs> <laughs> علامہ با کی اللہ اقبال کے کلیات ہے اردو اس کی شرح لکھنے والا شرح لکھنے والا پروفیسر اسرار زیدی ہے صفحہ نمبر ہے چھ سو چھ سو چورانوے کلندر اقبال کے شیر کی تشریح لکھی اقبال کا شیر کیا ہے تینوں تعلیم عنوان ہے نگرم کا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سال شفقت تینوں مربت کے خلاف شاقی لکھئے بڑے صغیر میں تعلیمی نظام حاصل کرتے ہوئے انگریز مدبروں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ اس کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہے گا اور ایک صدی کا اور ایک صدی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ تھی اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن اخلاق دونوں سب پیدا ہو چکا ہے کہ نہیں جہلو لگایا سن سی دقت آگوں کر سیا ہر قیمتی شاید لکاونی پہ سونے بھی لکایا جاند. کیوں نہیں सोने नो आ, कपड़े कपड़ा पाने आ, पेटी पेटी मोर बेटी फेर बेटी फिर कलाशन खूफ लैके सुते होने बाल गली मासा खरकार आवे अशी क्या आखिरा اچھا تو سونا این پہ لے جائے سونا پاؤنا ہے سکول بیٹھے ہے جی میں بسکیر دنیا کا پتہ سارے جانے شام شام چڑے گی تو تکلیف ہوگی آپ تو کپڑے شیخ صاحب تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں خالی کے لڑتے ان سے برزن ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاحب صاحب پرتاپ سے کسے کپڑے ہی زن ہو گئے اقبال دشہر بھی کون تعلیم یابتا ہے سمجھ آ گی جی، کالج کے لڑکے پردے کی بات سن کر منہ بگاڑ لےتے ہیں لگ لگ پردے جگاڑ कर کرنا ہے جی بگیارو جی بگیڑو آتا گیا بکری کے اندر نہ رکھو سنم کر رہے ہو بکری آزاد ہونے چاہیے کون پیار ہوگیارا کٹے جلوس آزادی جلوس کٹے بگیار آزادی آزادی آپ ازاد کو آتی بکریوں کی تمہارا کھانا خراب ہو اتنے ظالم میں ہو بیچاروں کو اندر رکھا ہوا ہے جب باہر نکلتے ہیں نالک سوٹا پڑیا ہوتا ہے چپایا نہیں بیچاریاں آزاد ہونا کٹیا جلوس ادرو پہ سنتی ہن بکری کو چبڑا سوچیا انہ آئی گل تو ساڑے والی پتھر بکریوں کی ادرو جلوس چڑھ آخیا آداب باہروں بہار بگیان گئے تھے ادرو بکری لڑ گئی جی بکری نے مالک سر چھڑوائے وہ تنگ پایا انہیں آخیا ختم رکھا بات بکری جانتی گئی پھر عزت لٹی گئی عزت لٹی گئی بکری غائب ہو گئی خاندان جڑ گیا مر گئے رہ پہنچ گئے پھر عزت مل گئی مانگنے کی ہر سیدہ خاتون جنت پاک نبی پاک خدا دے بنگا لےڈیا نہیں بنایا لےڈیا تو بہڑیاں وہ سڈیا مستورات ہوتی مستورات پاک آیا سیدہ خاتون جنت پاک بیٹھیا سن نبی پاگ جی بیٹی مبارک حسن سن دی دیا پاک بیٹھیا اگو ایک جگہ کپڑا بھی پایا ہوئے حضرت سی حضرت سی دا پیار سی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی موترا بیٹھیا سن کر سی کھادوتری جناب ویکے عورتوں کا جنازہ چکتے اپنی چار بھائی چار بھائی چارے پاس لکڑا بنتے ہیں کپڑا پھر عورت رکھتے ہیں میرے بالک نبی بیٹی مبارک سینا بعد فرمایا فرمائیا کڑی فرما درما تم تم دیول کو اصل ہویا تم دیول کوڑی ہوں اصل ہوتا جے پیا جی میم پوسپاٹ جمدائی پھر ہوسٹ سن گئی خیر پھر ہوسٹ مات تاری جیسے دفتر سونے تو بعد مسلمان سونا پری پتنی سماجی آپ دیکھ سکتے سونا چھپتا ہے سونا لکانے ندی شریعت اور سورت بعد چھوٹا یو پی ایس گی بنی ہوئی ہے امریکہ بڑھائی جب بینک چیسہ جا رہے وہ بھی چپ دین شیشہ کون لگا شیشہ نہیں لگا انہوں نے سارے کو لگے باہر نکا کے آن دینا میں کال پیسہ لے جاتے دے یہ سہارے جو ضرور کر دیں گے شیشہ ہوئے پیسہ یو پی ایس رکھتے ویٹ کا پر لوٹی چند خطرا ہے پیسہ لٹی عزت بھی لٹی کے لا نظر نہ لگ جائے جدی فرمائی چھپا پیری جان کے دشمن نہ بن عزت چھپا پیری عزت دشمن نہ بن اشتہار اشتہار بڑی کڑی اس کبھی تے تنگ لگا. سپورٹ کبھی اسپورٹ ٹنگی کھڑی ہے سکھ گزرے سے ساری ریت نگاہ یہ حال ہوتا جی رکھ کے نہماز ایک نگاہ ایک نگاہ سجیا ये पड़ी पड़ी। है कि नहीं सच्ची बोली जुती पिछा नहीं छोड़ बात शोखो इन्हें अच्छा और। पंजी रुपए की जुती रखी खाना है। उदार है।, है।, है क्या और मैं पूछना पंजी रुपए की जुटी बराबर भी धी नहीं ले معلوم ہوا ساری یہودیا تعلیم تعلیم شکولی دن مات ہی مار دیتی اکل ہی مار دلہ آپ تباہی تباہی اس کس نہیں چکن گے باقی انہیں نہیں چٹی جی خیال اک رکھنا پہ جانی پوریم شکولی دن مٹی مار دی اکر مار دلہ قرآن جو آخیا جی تباہی تباہی اس کھی چاہے باقی ان چٹی رکھنا پک بچا پیجڑی فرمائی ہے عزت ویک ات تو دور رہ کے نہیں بچتی پر یہ گل ساریا گیرت دیا نے میاں ساتھ فرما بے دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالوں ساگ سرو دنگا اچھا پی روپئے بڑی وہ رکھی بھی, بھی میں پوچھنا پچی روپئے کی جتی برابر بھی فی نہیں لینج نہیں ہوتی معلوم ہوا سا یہ تعلیم تعلیم شکولی دن ماتی مار دیتی اکڑی مار دلہ گرام جو آخیا تھا تباہی تباہی چکن گے باقی انہیں نہیں چڑی جی خیال اک رکھنا پہ اک تھلے رکھ کے بچا پڑتی ست ات تو دور رہی ہے ستوی کتی ات تو دور رہ کے نہیں بچتی بارے گل ساریا گیرت دیا میاں شاپ فرماؤں گا بے گیرت دیاری نہ لو سنگ کتے کا چنگا بے گیرت دی دا چنگا بے شرمی دے یار مرغے نالوں ساگ سرو دنگا جیتیا بول سب کسم خدا نکل گیا لاؤ یہ لوگ ساڈے سجن سڑ آرت کڑی وے میاں سیب و گے سب دیا تیس کی تالی اکل سی شعور سی ہا کے بڑے سڑک آلمگی ورگا اندر ایک عورت جا رہی ہے سفر کر رہی ہے رستے ڈاکو پہ گئے ڈاکو ہر عورت پڑنا نہ چاہتے ہیں عورت آکتی ہے آلمگیر جنہ چر جیتا ہے بھئی ایمان نہیں ہوا حق میرے پاس نہیں پہنچے آلمگیر جی آلم بہمان بھی نہیں ہوا بھٹے حق ہاں نہیں اپنا لگتا آلمگی اپنے گھر بیٹھے فوراً تھوڑا سہ سلوار جی تلوار زندہ بھی ہے بےمان بھی نہیں ہوا ست پہ نکلو گے نہیں دیکھ سکتے تو آپ میں کتنی کتا بن جا بس آ कुछ लेंगे सानू दिता सीता था जा वो इंसाफ रह जब वापस आता अगला पिछला गुरु भूल जाता अगला इनजाद रखता आदा यह दुश्मन है انصاف جی تھی پتہ نہیں کرو تو آسمان سے اتنی مخلوقہ گان کرنا روزانہ اپنی سمجھا کسی ایمان نہ واپس آؤٹ نے میں بندے کے منہ چڑھیا او جی رب تھان دشمن ہے کہ نہیں تو دا اچھا ہسپتال آ سب ڈیلی پیچھے دوران سب لال صرف دسیا بھی لال مندر کا ایکسیڈنٹ ہوا لے کے جرن ہسپتال لاہور میرے نوٹنا پتوں میرے پتے اسے جناب داخل کرایا اٹھ دنوں آٹ دن کا شیشے باہر آخر بالکل ٹھیک اٹھ دن وہ مر گیا رکی رکھے پیچھوں پیسے جڑے ایسی ہزار روپیہ لے لیا اٹھان دن بعد آ گلا جو مریا گیا باہر قوم کو راہ مت مرے بھی ہاتھ پیسے ماڑی کردا پیو سا بیا مر جائے قتل ہو جائے کی کرتے رحمت بڑی بڑی ہوگی بول رہے بلگا بلے میں پوشٹ مارتن, کر چھوڑا, کی کرتے ہیں پوسٹ کون کرتا ہے ایک مریا پیار, نبی سجن سنیا ہر میرے نے بھی فرمایا جب مردے کو چپ کے جاؤ نا پیز نہ نسو تکلیف نہ ہو میرے نے بھی فرمایا شریعت مستفا بھی جدوسن دے ہوا کہ تکلیف کملے والے پیرے ورگے سوچن کتوں لگ لیں دنیا دینا رج سبھال ایون تو نہیں میرا محرچار بولنا بولیا کوئی Thank you so for listening to our journey, the number of other challenges is not yet. Let's ask that we can cook ترقی والے پاس پہ لے کر آئے تو پریشان کرے جاجت کبج نی فرمائی ہاں کبج میرا محبوب سے ایسا محبوب अच्छा अंग्रेज ने आख्या कानून बना मैं पोस्टमार्टम बना एक मरिया पै दूजा ईसाई को आखे ओने ऐसा चुपना दुगदान लम्मा पा के सीवड़ा खाद अच्छा फिर मारना छर के दुगता पिछली फाड़े पशा कर दे دوسرا چوڑے ہاتھ ایماندار دس کسی کے مرے نا کے کوئی تھکڑ جے کی کرے گا دسو किसी का भ्रा को जाके थप्पड़ मार यूदी कानून च बनाया यूदी कानून च बनाया अपने हाथ राखी के ऑपरेशन डाक्टर करा कम है यूरे को कराया पोस्टमार्टम से रखना भी सीते हाँ میںس اگو ساری گورنمنٹ میری میرا ساری. خود بدا سکتا میں جو آخر آخر ترقی ہے تازی میں قانون چا بناوا اپنے چوڑے پہ اچھوں یہاں کا پیو کٹاوا ماں کٹاوا برا کٹاوا کٹا پتا کٹا چوڑا رکھا میں میںدل لوا قانون چا بناوا نسل اگو ساری گورنمنٹ میری قانون میرا خود خدا سم میں جو آخر آخر ترقی ہے ٹانگی میں قانون چا بناوا اپنے چوڑے کے ہاتھوں یہاں کا پیو کٹاواں ماں کٹاواں پا کٹاواں کٹا کٹا کے زمین کراوا پیسے بھی لوا پوسٹ مارٹم کرانے اور مریاب مرے وہ آتے نے جنہ کی سوچ ختم ہوئی ہر تھرجاد میرے شاہ صاحب بہلی نے وہاں کو گیا شاہ جی تویز سے لکھ دو میری دھی خراب ہو گئی ان شاہ صاحب کرپا کتنے جاتی ہے کچھ پھر گھر ٹی وی آئی شاہ صاحب باقی دو چیزیں ختم کر دوں سکولوں بہا لے کے ٹی وی ختم کر دوں میں تویز لکھ دوں وہ اگ آ شاہ جی یہ کام کر لو ٹھیک اپنے آپ شاہ آخیا شاہ ہوا آخیا کہ مڑ جی تے دو جاری رکھنے تو میرا تویز ہے مڑ فاٹک نہیں چورے کمینے کنگے لے آنے دے گا کی کرے گا اچھا سکول بت ماری گھڑے شیشے دلے سارا کا سارا ٹبر ہی اگے بٹھا دیتا آخر کی رکھی ہو گئی میںرقی شوق ترقی دسا سوچا آدم دی اولاد مار کا ترقی کا شوق دیا وہلی آ میں تنوع ایک ایسا نبی دس کہ نبی سان ڈاکے میرا قرآن کھول کافران ایک چشتی وہ نبی اللہ کا سکر تو پرسن آپ لے لکھ تافرانے کرائے میں کیا تو تافر کے خلاف بولن نبی کا ذکر نہیں رب کی عبادت نہیں سمجھنا آدھا نہیں میں کہفر تو بےمان جو رب دا قرآن بولے جو خوش ہوتے سا ہے. تو ساڑی عبادت توجہ نہیں فرمائی میں کیا بےمان کافر کے خلاف بولنے کو جو عبادت نہ سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں ہلور کے دشمنوں کے خلاف بولنا یہ مستفا کی نات ہے <تصفح> <نات تصفح> قرآن بھی قرآن ہر ہرف کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس فر لفظ دے پنج حرف نے فیر رے آئن باہ نو ہر حرف کے دس فراؤن کا لفن بولیے کنیاں نیکیاں ملنگیا پا میں لالے ماں دے کفر کے کافر دے رگڑے پٹن واستے قرآن دے فراؤن جیسے کافر کا نام لے سجا نیچیاں بچتے پیچھے بولن بھی پہننا چار تقریر کر پر کسی نجنا آخر میں اس ویلے جسے پتل مانا پہ ماپنا کچھ میں پتر کچھ نہ ہر <تصفح> شیطانیت ہر نقصانت ہر گناہ جرم سمجھا ہے ہاں دشمن سجنا دی تفصیل کیتی سو اللہ کے نبیا دیا آدت پاکیا سو جی رب سونے نے اللہ کے دے راہ لوک جان بجرم میں کپوترا پتہ گجرم دے راہ کھولاں گے تو بچانے نا نکیا رات ساری فوج ن سارا کچھ سا فوج سارا کچھ کرایا سارا کچھ ایمان ہر لکھا نکے دسا کرو نکے نکے پتر پینٹ شرٹ تھوے نیے ہواس کی پوا نے پینٹ شرٹ میں آگے میں پونچ کٹی چیٹو پھر کرنا کپڑے بھی پائے کپڑے اچھا دیسی بندے آپ کسی کتے گل چاہیے ٹوٹا سجیر ویسیے گا اصل سمجھنا کسی کے کلے تو ترٹیا پھر پتر سچی بولی تو کلے ترٹائی پھرنا گل بندہ سمجھا کسم کتاب کر کے مدیج سانو دشمن کی اسپشانتا فرما سجنا دشمن بھاویں دنیا کا ہوا دن کا ہوگی جڑا بندہ اپنے دشمن کا وساخا بھی نا مر جائے کسوری دنیا دا دشمن تینوں چاہ پیاوے پینے کا اگریزارشا پیتی انہوں نے کر انگریز صرف دو چیزوں چھوٹتا تین چیزاں ایک ووٹ چھوڑ دو ٹی وی چھوڑ دو ٹی وی اخبار تیسرا سکول چھوڑ دو انگریز آتا میں مر گیا ساپن. جی وہ کسی سپ سپ کو چٹو نا سپ کو مارو کدی نہیں مرنا جی سر پہ مارو सکول, بھن, सکول, سکول کے خلاف سے بولو سب انگریز دا سر توڑ دے کر سود واپس لالیم امداد واپس ہی جانا شاپ بچے تے خرچہ میرا ماما لگتا ہے پہ دو روپیہ جانا سکا پرا پراج روپے دے کرا دینی وہ ہر دس روپئے سک ملوڈیا کہ شکار پتر پشکاری پسند نا تو سیٹی دا کرتا کر میں آخا کر کسکر پسانا تو ترقی میں آخا کر سود کھانا تو شہروں ترقی بھاؤ تا کر کے ٹی وی ایک پاسو پروڈا بھی چاہوں گا ایک پاسو بختار وہ مڑاتی ہے اسلام جو ہے وہ عورت کو برابر نہیں چلاتا وہ پھر بولنا جڑا بیٹا ہوگا پہلے سامنا ہے اسلام بہت کھلا ہے اسلام تو بہت کھلا ہے میں کہ وہ بہت گیٹا کھلا کی کھڑا بغیر تیری گنج والے کی سبکے جا کھلا چڑھ تو ری اک بڑی سوڑی میں سوڑی ہے نہ ملاوٹ میری اک واقعی سوڑی سارے بڑی سوڑا ہے ایک بندہ نکیا کے و گیا پنڈا کو آخر نکو ہو اثر بڑے آئی نہ ہے بے نکے نے وہ تو سان جی گھر بیٹھی وہ آخر گیا ترقی نہیں کی ماری یہ کپڑے ستھرے پائی پھر اس طرح اس حال حضور دس ہزار پانچ کرنے دے دیکھی بولو بچارے نہ سارے آگے اچھا بڑا کرو میری کم کیا جی سر چاہیے کھڑا محبوب کنڈ کی قسم خدا رب نو سلیل کر کے مار دن سالوں کو محمد ربی کے دربار سے جھاڑو د مسئلہ لکھ دے سرما قسم خدا بنتی پہ ویخو بندی سارے دن مطلب یہ پڑھا سکھا پہ میرا تھن ریسے بابا جی اگریز جتنے بھی ہوں نے نا تپاہی رکھتے ہیں ایمان نالی بھی انہوں نے بنایا میںوٹی سوائے لگ سکتی آلم وہ ہوتا ہے آلم ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے حاکم وہ ہوتا ہے جو کسی کی سیٹی پر نہ چلے کافر کی سیٹی پر نہیں مستفا کے اشاروں پر چلے سب کا مدن مراد جڑے ہیں نا سیٹی چلنا اس حدیث بگاڑیا ورنہ حدیث کا مطلب تو امام احمد رضا نے امام احمد رضا کا فتح والے ندی میں حدیث رسول کو قرآن کا مقابلہ لے آ جائے قرآن فرما میں راجدار نہ بناؤ تم کہتے اس تو قرآن قرآن ہو استاد بناؤ حدیث کو قرآن کے مقابلے میں لاتے ہو یہ فتح وار امام ماما رضا بریل میں کرا ہے جس پر اس زمانے کے مکہ مدینہ کے علماء شافی حملی ما کی سب نے موہرے تصدیق سب کی ہے قربان جاؤں صفحہ نمبر اکتالیس ترکی کا چھپا عربی کے اندر ہے آپ تو پوچھا گیا ان شد امن شد میں رومنڈا آیا تک رب زدری الما ايت تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهديثا اطلبوا اللغه الانجليزيه لا تكتسوا لوم الدين بل يوموا لوم المسلمين والنصارى والمشركين وتعلموا اللغه وتعلموا لسان الانجليزي وغيره والا لما كان الرسيه امانه فقال عربي لم تكن سما وانما على النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لسان السيد جه سوال تھا کہ جناب علم اثر کر چاہیے جانا پڑے یہ انگریزیت حضرت نے جواب لکھا آگا تفصیل حضرت نے جواب دیا جی قرآن کی تفسیر اپنی بری سوچ کے ساتھ کرنا ہے اپنی بری سوچنا نال قرآن بدلنا ہے اور فرمایا یہ نبی پر بہتان ہے بہتان ہے بہتان ہے نبی بھی حدیث نو یہودی کے سکول پہ چشمہ کرنا بہتان ہے بہتان ہے اختراع ہے اور نبی پر بہتان باندھنے والا جہن نمی ہے نہیں فرمائی بابا ہے نسرت خبیصت فرمایا ہوج نیچری حج, حج, حج خبیس نیچری سر جن کا بانی تھا سر خان جس کو سر سید کہتے ہیں سر سید جولال پتری نملین تھا جو کہتا تھا جنت نہیں دودک نہیں فرشتے نہیں سر سید کہتا ہے جنت نہیں دودک نہیں فرشتے نہیں نبیوں کے موج نہیں ہمارے نبی نے کوئی چاند نہیں توڑا ایسے ہی بنا رکھا ہے سارا تو تصایان دکواس کرنے والا کافرا ہے کوئی نہ سر سور پر کون ہوا حالات لگتا پہلا فتوا سا بئیمان جڑا سی الاقاندہ رہے او نیچری فرقہ سی اندر نیچری فرقہ وہ سمنی مسلمان نہیں تھی وہاں نیچری فرقا سی نیچرل فرکے والے بئیمان ہو دینے, بکواس کر ہیں ورنہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو میرے دین کا مدی سے کر سفر بھی کرنا پڑے گا گھر نہ بیٹھے رہنا نبی کا دین ضرور پڑھنا سیکھنا دین جٹھتا نا ما مل پہ لانجا پھیری جاؤں مانجا پھیر جاؤ. دیا نا محمود آلہ فرماتے ہیں جدو یہود سارا کٹھے ہو کے الدین یو پی دور انتشار تے فساد پر نے خلاف جنگ کے پورے کٹھے ہو کے مسلمانوں تباہ کرنے تلے سلاحدین الدین پی رحمت اللہ علیہ اس وقت چاندو لبا بشائف نو نا, فرمایا مشاخ نے فرمایا پادریاں دا روپ اپنا لے گیا والا انہر ویرک جانا پچھا و عوام پاس پاڑا گے توڑا گے انتشار انہیں ہو جہاں پیدا گے سارے خیال کی وجہ ہے انہوں اپنی فکر پایا جاجو समझावे भी खोल देंगे धोखा दे दे ही फरमाई इकबाल ने वेखिया उन्हें आखिया मुस्ले सारे साल मारते पे ने योदी आए पासे जाते पे ने आगे चिगते पे ने मैं करा की وہ آتا آزاد نے شہادر سے ماں خبر ہوں میں ڈالا گیا ہوں مسلسل ہویا ہوا جان کے ریا وہ کیوں ایک شکل مٹائی رکھی ادھر پاؤنا سی ادھر فیتنے سمجھنے سن تمجھا جی میں ڑے لگن دینا سکولی قوم نے سننی سی نہ ہویا تو مول بھی یہ پتا ترقی ایمان دکول جگہ جگہ سے ہلا پائی کمالے کیوں بڑھیا جتے ساڈے والا یہ پتہ نہیں وہ پٹی رگڑا وہ کسی نے نکلتا مدینے والے گل کر جل سبحان اللہ تو ہے فرما نہ کر سکا مجھے فرنگ فرما جلوائے جی نے بول سبھا ہوں میں ڈیمان یہ ہوں جا اللہ سان جو کچھ سمجھا گیا نا بڑے بڑے مولوی پیرو اس کو نہیں سمجھے جتنے بال کا ہاتھ میں چل کال بول شیخ شاخی بوستان شاخ سادی مایا دکھا ہندوستان مندر سی اندی اندھے کوا کرتے سن وہ بت ہاتھ چک لیتا سی میں بڑا حیران بھی بت چکے یہ ماجر ہے मैं शक पाया कोई है फितना इना बनाया लोगों धोखे पाने की खात शायक शादी फरमाते मैं फितने का चाल तोड़न की खातर फरमाई फितने का चाल हिंदुआ का तोड़न की खातर फरमाया मैं हिंदू बन गया साहब शादी दोस्त आगे मैं हिंदू बन गया मथे तिलक चलाया हंजी गोतल के खलोर करके सजे करा कभी चूमा चूमा लाना बूदा प्यारे उदान बनी अंदरू लाना नगर पति लाना दुर दूर दुर हूं शहर शाह खड़वाते जलों मेरे त्यो पक् गए ना بت می پکا ہندو بن گیا شروع کرچھلے پاسوں تہخانہ سی وہ تھے بندہ ہویا ہوا سر بندے نام مراد نے رسیا بنیا بن ہوئی باوا دے بھاوا دوں لوکی اتو سن رام رام چپتا ہے مہنگا پتا لگ گیا میں کہ اچھا ہونا ایک دن میں انہوں نے آخیا بھائی تیس جاؤ میں آج عبادت کرنی ہے کلیا وہ سارے چلے گئے انہیں آخیا سارا ہے ہی چلے بھی لائی پھر سارا کچھ کی ہندو ہے वो सारे चले गए मैं मंदिर रह गया कूडी ला के लगा के इतों नपिया पार के नस बेली शायद शादी फरमाते ने मुड़ मैं शराब नहीं छ नहीं खलोता ना मैं पिछा बेख्या जे अपन पै मेन नहीं छा हूं ईमान न दस وہ ہندو کے بت کا فتنا توڑ کی خاطر شیخ صاحب دی ہندو کا روپداری کھڑا فرق نہیں آئے اللہ فتنا توڑ کی خاطر شکل اپنا ہی ہے اللہ خود بیان کی ہے کیا ماندہ میں ابراہیم خلیل کی طرح اس آد میں گیا اگریز کا جال اور معلوم ہوا اقبال کلندر مسلمانوں کو فیتنے تو بچا کی خاطر مسلمانوں یہ روپ دھارے رب مہدا شریق ان جہرا درد مستفا پڑیا زبان ایسی دیکھی ہے جنہیں ہمیشہ حقیقت دی ترجمانی کی ترجمانی کیمجھ آ گئی نے یہ میں اس واسطے اج اس مسئلے کی لوگوں یہ گل نکل جائے جیڑے آتے نے اللہ ما دن منائی مراپا بولیا اللہ کا بلی جو آخ کرو جو کرے ان کا سان نہیں گیا کرنا ہو رہی پتا کس رات کرنے کی تباہ نہیں جو آخ سبحان اللہ اقبال سانو نبی دی داری کا دا فرمایا ہے. آہ. واسطے پینٹ شرٹ اقبال پاؤنس جب وکالت کرتا سا وکالت ریا ہر شوبے میں ہر پاس فیتنے سمجھتا رہا تو موڑ لکھ دا رہا اقبال جب وکالت کرتا سب پینٹ شرط سی نا کہ اپنے خاتم کو آخنا بہلی گلا محمد انہوں کا نام سے گلام محمد باندر والے کپڑے لا لوگوں والے لائے ایمان نال دس یہ لفظ جو پیاس بڑھ ہوں اج بڑے بڑے پیڑ ڈربڑ تھری شر بلا جہے آپ سمجھتے ہیں ہو سکے نسل پینتوں سمجھتی ترقی سمجھتی اللہ لاسٹ انسان کا نہیں معلوم ہوا اقبال نے دل صرف محمد اربی کو دیا جب سبح اللہ گازی عرمدین شہید تیرے سامنے غازی گازی عرمدین شہید جب مار گیا ہے. کافر نو. ہندو ہے مان ہندو شکل اکبال کی فارسی کی کتاب سامنے پیوے توجہ ہے کوئی نام ریبیا چ بول سبحان اللہ تبجان اللہ طب جرال. طب جرال you know مہربان رات میں سمجھا دیتا ہر میں اپنے موضوع والا اللہ کے قرآن سمجھاوا الحمد شریف نے سانو راہ پر بھی دسے بول سبحان اللہ راہ پر بھی دسے ڈاکو بھی رب فرما دا سرات دات اللہ سانو انام والا فرما نے دن ہی مان تیرا لان ل تینوں دنیا کے اندر تباہ برباد کرنا سی رب واہدا اولا شریف مولا نے انہوں کا بیان کردہ فرمایا غیر مغ علیہم گمراہ راہ بچاوی رزا والا گمراہ بچاوی اے ہوں نماز پانچ وقتی چاہ آپ بولو یہ زور کی ہی کیوں پہ یہ پڑھنے تے زور ہے اٹل شر سٹن تیز سمجھرتے زور ہو رہے نماز رکھنا ہے اللہ گزہ والوں تو بچا بھی گزہ والوں کے راہ تو بچا گمراہ راہ تو بچا بھی جڑا یہ میں پیا تو بچڑ دا سبق کہ مولا راہ جو ٹورنا ہے راہ پر مل گئے سنگیت مل گئے پر ہوں جڑے روٹے نے ان بچاوی بچاوی میرا ندی ایسا نبی فرما جائے جہاں قرآن سونے نبی دکھائی جگہ جگہ دران نے مومنا نو بیانتا دشمن دشمنیا دشمنوں بھی بیان کیتا ہے. نال دشمنہ دشمنی بیان کیا اور پھر سانو خبردار کیا پرا رویا جی پرا رویا جی دشمنوں کو اللہ کا قرآن سمجھا ہوں. بہت زیادہ سبحان اللہ مولا اے کہنا سورت بنام نام آلے بناؤ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو انی ایک سو بھی اس واسطے پہ بیان کرنا نمبر تے سورت بنام، میری گل پہ اعتماد نہ کریں آپ جا قرآن کھول لوگ ترجمہ پڑھ لگی مولا کی رابری کا حق دا فرما یہی اللہ فرما دا یا ہلوی نہ آ مانو لا دخلو بےتوانا تم دونکم لا یا الو خبالا اے ایمان والے لا تخلو بے اپ سم کافر منافک رازدار نہ بنایا جیم خبالا ਦੇ فساد تو بربادی ਕਸਰ کسر نہیں جے کرنی ودو منتم مسیبت رہنا تکلیف پسنا مشقت بربادی پریشانیاں چلا پسند جے کیوں جی ہر دشمن دشمن تکلیف چ رکھ کے ٹرتا ہے توجہ فرونا قد پا دل پگتا انہاں انہوں دشمنیاں فوگز اداوت نفرت انہوں کے منہ ظاہر ہوں ریاں نے وہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ اصول دشمن جنہیں بھی اپنی دشمنی لکاوے کدی لا نہیں سکتا ضرور کسی نہ کسی ویڈی منہ جاندی جاتی ہے اللہ فرمانہ راندی ہوں لیکن مما دکھ سدور اک پر دشمنیا چھپیاں پہ انہوں کے منہ کے دشمنیا نالوں بھی وڈیا نے وہ بہت ہی وڈیا نے اللہ فرمان کد پہ ان لک مل آیا تم کا جی دیا جی دیا جی گیا بول سوالے واسطے آیا تو بیان کر دی کھول دیتی لو جی اکل والے اکل والے ہو چبل نہیں اکل والا کہ جنوب نفے کی گل سمجھائی جائے تو گور نال سمجھے توجہ نہیں فرمائی گور چبل وہ ہوں ٹھیک ہے جتنے تو لگا لگے گاج کٹی چل رہی دوست کی گل دا کبجو نکلے نہیں ہوتا دنیا رب سولہ دوست رب دا حبیب ویسا دا دوست दोस्त इमान सो अपनी दोस्ती के हकते अगर हम जवज्जो न सुने खोता है चाहती गौर नाल सज्जन की गलते तवज्जो की ध्यान समय च दुनिया भी बढ़ा गया आखरत भी संवार गया لام سب سا لبی ری دیا بول سبحان اللہ اور صدقے جا میرا نبی سرور سڈے دوستی کر دیا ایڈے آبی رد فرمائے خلق سے ایمان نہ ایمانڈے بغیر نہ عمر نہ کافر قدی مسلمانوں دے خلاف میدان انہوں سوچ الدین یوبی کے سبق ہلے بھی یاد نے ریندہ بول ہے سال الدین نوبی نے فرمایا اٹھاؤ دو مہینے کراشن اگریزوں دیکھ کے آؤ کو رج کے کھاؤ پھر مسلمان ہوں آر دسانے پھر دسان گے کہ ایسا مسلمان کی طاقت رکھنے رجینیا بول سبحان اللہ کلندر کے بالے میں تو فرماتا اللہ کو پا مردیے مو مل پہ بھروسہ اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سارا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیٹیک بھی لڑتا ہے سپاہی بول سبحال اللہ جول صبح حال اللہ सदके जावाजिया हथों पति दोस्त बनाए खड़े फितने भी पवाही खड़े प्रसाद भी पवाही खड़े पोंज भी कुटाई खड़े चंगी सुथरी कुटी कुटी पी है कोई ना اچھا ہوں وہاں سے کتا تو بنا چھ میں آیا ہے وہ اصل آخیے جرنل کرنل کتے نے سارے لان پے دہشت کر دو آخیے تیرے نا بڑی مار دیں گے کنجن گے ایو نا بغاوت کیس بنا کے پھانسی لا دے امریکہ اونا نو بچے کھاری پاکستان دی قوم نو بچے کتا تھڈو بڑا آکے دے اتے پھٹی چلائی ہے اوہ حالے بھی سجڑے استاد امن پراستا ہے بیغیر تھا بیان پتا کی دیتا ہے بیانے دیتا ہے اس طرح امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے تو انتہا پسندوں کو یعنی مسلمانوں بانوں تقویت ملے گی اور جو دہشت گردی کی خلاف جنگ لڑی نو اپنی عزت گا نہیں موڑ گئی دا خیال پیا کھڑا ہے آ کے جی دہشت گردی کی جنگ موڑ لڑتے ہیں پہ کمزور ہو جائے گی تمہیں کرنا چاہیے انجی کتے بڑائی رکھتے <تصفح> مڑ بیا مڑ بیا نہ ہوئی دلیا دیا ونکیا ہوں ایک ہندا دلہا ہوا کڑ دلا اے کوئی بیلیا, اے شکول دی تعلیم کوئی دغر دلی دل سے ہو جی تیار کر چوڑی مزہ نقا وکا نہیں بدھا خیال ہالے بھی اونا دا ہے یا اسلام کا ہے آخر کدھر اسلام نہ آ جائے انتہا پسند نہسلمان ہو کے ساتھ نہ لگ جائے توجہ نہیں ہوتی سوص! معلوم ہوا سڈا رب قدیر سچا سڈا پاک محمد اردو بشیر نظیر سچا قرآن سچا نبی دین دی تعلیم فرمان سچا اصا ان رازدار بڑھنا منشی نہیں بناونا منشی نہیں بناونا آپ حدت روک حضرت عمر تو منشی نہیں بنایا آپ استاد بھی ہی کھڑے تعلیم حاصل کرنے گئی جلندر جا رہا بڑے اترا رابطے راجدار نہ بناؤ حضرت عمر منشی نہیں بنایا منشی ہوتا ہے استاد ہوجا <تصفح> دا. دا دا اچھا استاد بولو بل بل oh! oh! oh! oh! oh! اسلام منشی بڑا مر حرام ہویا کھڑا ہے یہ نے استاد بنائی وہ فرمائی اس سے بڑی رایا فساد ہر فساد پہنا ودن مال فساد بدن فساد نسل فساد فصل فساد ہاں جی فصلوں دا یہ حال ہے امریکہ سندی لگی دل. لگی सची सची सची बोली अच्छा क्या <laughs> अमरीका सूंडी है साड़ी फसल अमरीकन सी को लाग गई तू कोच हूं इमान न दसरी फसल सी वन जाता पै है तेरी फसल की मौजू नहीं पुटी رب د قران کی تصدیق ہو گئی کہ نہ ہو جہے دا سپرے سپرے سنڈی اور جیسے سپرے تیز کرنے سنڈی اور چڑی سنڈی اسکری سنڈی فوجی سنڈی اسکری سنڈی فوجی کیڑا ایڈا سارا اسکری کیڑا فوجی کیڑا یہ ہے نی ہاں اسکری کیڑا فوجی کیڑا تیر سارے کیڑے فوجی نیڑے نیڈے بستے پے ساری فصل تو لگے کھڑے یار ساری کیڑے فوجی کیڑے لگے کھڑے ہیں دعائی خدا فصل اتنے پوایا زہار زہار پوایا کھاد बीमारिया हुई चार फैल ब्लड प्रैशर शुगर काला जरकान ते जीन पुशो मौलिस साहब मसले पूछ आ साफ मसला मैं बैठ घर गल गल चाह एकदम मेरा ब्लड प्रैशर तेज होया मैं कला कला कला हूं दसो की हाल ले मैं माल। पना इमान हार चोथे है मैं कौन मुका हाल पुचलामान हर चौथे बंद ब्लड प्रैशर है किसी शुगर है हो जाता है मिठा यार मिठे तो बगैर चाहिए ना शुगर बड़ी पिछा अपने दा पड़दा बल के छद हूं त्याद पानी ही ना पीवो खेड़ा पानी पीवो मिन پانی میں جرا سیم ہے میں کیا جی اسی جی تھلے آپ اس حد تک چوی روپئے کی بوتل کرا دت یہ نکلا جن کو چوی روپے پانی دے نہیں پیاسی ملے کو اتوں پلانے سگریٹا دوستی آ की मतलब सिगरेटे ताकत आएगी नाटू फिल्टर के टू सिगरेट पी गे तो मैं क्या चढ़ता हों में क्या मोज कुछ सिगरेट पीने वाला तो पहली पाड़ी तो नहीं चढ़ तू के टू पारी कर ہر ڈبی لکھا کھڑا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے ہے یہ پہلو لکھنا لکھا ہوتا ہے تمباو نوشی کینسر اور دل کی اچھا لکھا بورڈ جگہ, جگہ جگہ جگہ تے بورڈ لگے ہر ڈبی بھی لکھے اچھا جتنے ہوں بورڈ لگے کھڑے نہیں ہی تھے لکھیا کلا خبردار اٹھارہ سال سے کم امر بچوں کو سگریٹ بیچنا مطلب سگریٹ لینی دینی تو مطلب یہ نکلا بھائی اٹھارہ سال تو جب مسلا انیے چیاڑ ہوگے اس لیے لاؤ کینسر توجہ نہیں کی ہوںسر آگریٹ کا مریض بناز یہ سگریٹ پہلو مفت ونڈنے کا مطلب یہ نکلیا انہ کا پرانا منصوبہ سی مرسر دل کے بیمار ہو گئے منصوبہ منصوبہ اس حد تک پہنچا بھی چالی روپئے کی فیس جیڑی ہے نا آپ کہ کینسر کے لگے ٹھیک ہے دل دماریاں لایا ووٹیاں پولیو کے کترے پلانتا لنگڑے نہ ہویا اچھا بڑے کینسر نہ مر جائے چھوٹے پولیو نہ لگے ایمان دس رب سچ نہیں فرمایا کہ تمہاری تباہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ چل میرے دس تباہی بربادی تاری پولیو کیتروں کے ایسا مادہ پایا جگوں نسل جمن کے قابل نہ رہے بم جانے سوکھے بن اخبار چوبی اگست کا تین اخبار میرے کو پیشلے سال اناف اقوام متحدہ کے نمائندے پاکستان والے منیا انہیں آخر قطر بڑا زہر پایا گیا جی جسل جمن کے قابل نہیں رہن گے ہزار بیماریاں خود بچے فس جان گے کر کے جی پولیو کے قطرے نہ پلایا جانے پیچھوں گورے آ جاتے جڑے ساڈے بیمار ہوئے پائے ہسپتال جڑے نہیں بیمار ان کو میں بےغیرتی نہ تعلیم رکھے ویچ سارا کوفر بےغیرتی ہوں جدو میں مثال دینا ایک سور ہوگے اندر حر نام ہرن رکھو ہرن کیا ہرن بن جائے گا یا گند ہوگے پکھانا تے ان آ برفی ہو بن جائے گی نہیں نہیں کھانی چاہیے نہ سونے تعلیم ہے کی یہود نے خود انگریز آخیا سی اس تعلیم لاڈ محکال نے کہا ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نسل تو ہندوستانی کی ہو لیکن سوچ اور عمل میں انگریز بن جائے ہمارے غلام اور ٹٹو بن جائے اگر لارڈ کالے کا یہ بیان مائے دکھاؤ میں اپنی جان کٹا دوں گا معلوم ہوا انہوں نے نام تعلیم رکھا لیکن تھی سازش مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دینے کی کیس کو مسلمان نہ رہنے دو اگر اس دعوے تلیل منگ رہے میں ستویں دی اردو کی کتاب کے حوالہ پیش کروں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 ہر بچہ سکول میں ہر بچہ سکول میں بنے آ بے گھر بائیمان بڑھ دی جڑا اپن کا دشمن بنے گھر وفادار آئے سکے نہ بنے سکے پیوا تیرہ میرا بننا سکے بنے بوش آئے سڑک کے اتنے یہودی ٹرونی پلیئر آئے سڑک جڑے اٹھتے ملازم کھلوتے ہوتے ملازم خود پولیس آئے جے پیو چڑھن لگے نا اس دن پرانا پھر اور نوکری ملی نوکری مسئلہ لگی سکا پیو دکا کیا کھانا ہے سب گیا یہودیت دی ہے ندی کے دین دی مخالف ہے تعلیم ہوتی ندی کے دین والی مارتا دے mainland, میری جنت سبحان اللہ منافق نکڑ نہیں دا منافق کی نشانی رب قرآن موٹی جی منافق گا ہوگا جہرا کافران یہود سارا دوست بناوے گا اللہ فرما جب تبھی منافق اپنی ہر شا ل لکا سکتے پر اپنا دوست نہیں لکا سکتا کافی نوست نو بنا ہی منافق سمجھ لے کل میں پڑھنے والا پکا منافے پہ جا سیم اللہ رسول دشمنوں رب رسول بنا یہ جناب کی نے ایک سو تین لکھو مناف چی مڑ پڑ کے تھوڑا کی انگریز کرا انگریزی میں تاجر بن کرا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 کہ ان کی یہ بات سچ تھی اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن اخلاق دونوں سب ہو چکا ہے جی سڈیا ساڑیاں سڈیا پہلو پہلور دیا سن سا خاط نے جنرت کر رہے چاہا سیا ہر قیمتی شاید لکاونی پی سونے نو بھی لکایا ہے क्यों भाई, भाई, भाई। सोने आ, कपड़े कपड़ा पाने आ, पेटी पेटी पेटी पेटी फेर पेटी वैचे, पेटी, वैचे, पेटी फेर। फिर कलाफ लै के सुते होने हैं बार गली माथा खड़कार आवे अभी अभी वेखी वेखी वेखी सची बोली اچھا تو سونا اجن پہ لکتا ہے سکول آتا ہے کوئی آند ان بیٹھے مسکین جی مسکیر دا پتہ ہی سارے جان شانہ بنا چڑھے گی تو ترقی ہوگی تو پردے میں رقص ہونا ہے شاخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بزن ہو گئے بعض میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پرداخر کے سیو جب پردی دن ہو گئے ہوں اقبال دشیر تھی قوم تعلیم یافتہ ہے سمجھ آیا ہی نہیں پڑھیا باقی کالج کے لڑکے پردے کی بات سن کر منہ بگاڑ لیتے ہیں مولویا کو گاری کی کرنا ہے میں جی بگیارو جی بگیاڑو بگیاڑ آتا ہے بکری اندر نہ رکھو ظلم کر رہے ہو بکری آزاد ہونی چاہیے کون پیاز ہے بگیارا کٹے جروس آزادی جروس کٹے بگیارا آزادی آزادی بکریوں کی تمہارا کھانا خراب ہو اتنے ظالم ہو بیچاریوں کو اندر رکھا ہوا ہے جب باہر نکلتی ہیں نال ایک سوٹا پڑیا ہوتا ہے ایک جی چروایا نہیں بیچاریاں دی آزاد ہوگیا کٹیا جلوس ادرو پیاں سنتی ہن بکری وہ ہوں چولہا سوچا انہیں آئی گل تو ساڈے والے بکری بھی ادرو جلوس چکن آیا آزادی ہوں باہروں بگیان لڑ گئے ادرو بکری لڑ گیا جی بکریاں دے مالک نہ چروائے وہ تنگ پایا انہیں آخیا خسمان کھاؤ مڑ بکری جان دی گئی پھر عزت لٹی گئی عزت لٹی گئی بکری غائب ہو گئی خاندان اجڑ گیا مر گئے پہنچ گئے کی عزت گئی مال نہیں کیا جان بھی گئی کچر ہو گئے برباد ہو گئے تمہارے فساد بربادی میں کسر نہیں چھوڑیں گے عورت سیدہ خاتون جنت مانگو گھر بیٹھتی سی عزت بھی بچا دی پتر بھی فرید و کے جب سی رجیل لیا بول سب سید آ خاتون جنت پاک نبی پاک بیٹی کا خدا دے بندے اصل لڈیا نہیں بنا بڑی لیا کھوتیاں مستورات بیٹی مبارک باغ بیٹھیا نے اگو ایک جنایا گھر کے چو جنا اٹھا آج جی آم جنا اٹھتا ہو اسے ترقا پڑے اور ادا جنا بی پاگ پوچھتی ہیں اور ادا جنا کا پہ جا آیبی پاگ ح سمان ہاں حضرت بکر سدھی کر دی اللہ تعالیٰ کی گھر والی محترم بیٹھیا سن کر سی کھادو میں ہبشے دیا اور جنازے ویٹے وہ جب جنازہ اپنی چار چار کپڑا پڑت رکھتے ہیں میرے باپ کبھی بیٹی مبارکیم باغ فرمایا نے فرمائیا میری وسیعت جب میرا جنازہ اٹھایا جائے اسی شکل چھٹایا جائے تاکہ میرا پاک بھی کسی نے نظر نہ آئے خری فرمان فرما تم تم پی ول ہندی اثر ہوتا ہا بچ پتر گوشا جمدائیسٹ سن رہے دفتر کتی ٹو تو موجود بیٹھی اج مسلمان دیت جی سونے تو بدھ قیمتی اے سونا تو وک سکتا پر عبت نہیں وک خود اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس گی بنی ہوئی ہے امریکہ بنا جب بینک چ پیسہ جا دے رکھ دینا ان شیشہ کون لگا شیشہ نہیں لگا, نہیں لگا سارا سارے کی لگا باہروں نگاہ نہیں آتے میں آلم پیسہ لے جا جی یہ سہارے कर ले शीशा होए, देशे, रहे, ना मैं खलाल पैसा लुटी, रहे। पैसा, ना पैसा लुटी जाते ना तो इज्जत भी लुटीच जाते सियाने आते ने रोटी लुका के खा नजर ना लग जाने जमी फरमाई تیری جاند دشمن بن جانا اج قسم بگا دی مسلمان کی بیٹی نکوت جنا کا اشتہار بنا کے دالم پیش کیا جیڑی جنت کی ہور سی جنت کی ہو سیگاہتی اشتہار بڑی کلی ہے کدی اس موڑی کبھی اس موڑی ٹنگی سکھ گزرے گیت نگاہ آخیا کی تعلیم ہوں اکل بھی ماری ساری فساد فل اکل ان پایا کہ جتی رکھی بیٹھے اگو جی آپ مسیح کتنے رکھنا سچی بول हाल होता जुके नमाज जब पढ़ते रहे एक निगाह जुक्ति एक निगाह <laughs> नमाज पढ़ी इन नहीं हो सच्ची बोली जुत्ती पिछा नहीं छड़ी मत चौको इवें अच्छा छजे पंजी रुपए की जुती रखी पीए खाना है खुदा अपनी अखी दफ्तर क्या और मैं पूछना पंजी रुपए की जुती बराबर भी धी नहीं रही तवजो नहीं होगी मालूम होूदियां तालीम تعلیم شکولی کے ساتھی مات ہی مار دیتی اکل ہی مار قرآن جو آخیا سے تباہی تباہی چڈن گے باقی چیز جی جی خیال اکھ رکھنا پہ اک تھلے رکھ بچا پیزت اکت کو دور رکھ کے تو دور رہی پر ساریا غیرت دیاں نے میاں بے فرما دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا بے گ یاری نالو سنگ کتے چنگا بے شرمی دے یار مرغے نالوں ساگ سرو دنگا جا بول سب قسم خدا دی کر گیا لاؤ اے لوگ ساڈے سجڑ سن کڑی ورگے میاں صاحب ورگی لب دے سڑ کوئی شاہی ایک عورت جا رہی ہے سفر کر رہی ہے رستے چاقو پی گئے ڈاکو ہوں عورت پڑنا چاہتے نے عورت آخری आलमगीर जिना चेर जीता बेईमान नहीं होयामाना है हाथ मेरे तक नहीं पहुंचे औरत जे जी आलमगीर जीता तो बेईमान भी नहीं होया हथ नहीं अपना लगा आलमगीर अपने घर बैठे फौरन थोड़ा त्याग आले हाथ नहीं मार के है आलमगीर फरमांदा है फरमा आलमगीर जिंदा भी है ते बईमान भी, भी नहीं होया तापड़ प्या तेरी सत्य निखरों में नहीं देख सकते तो आपके मंजन में मैं क्या जी तुम कुत्ती कुत्ता बन जाओ असाखा बनना कुत्ती कुत्ते फेर लू फेर सफसो सानू दिता तालीम सानू की था जावो इंसाफ लैन जब वापस आंदा अगला पिछला जुल्म भुल अगला इन याद रखता है اللہ انصاف کا حال جی تسی پتہ نہیں ظلم کرو تو مڑ کی بن جائے اچھا بیٹھے جی مائکے آسمان سے اتنی مخلوق کی جی سڑا رب تھانے دشمن ہے کہ نہیں اچھا ہسپتال ساڈے دہلی میں لاہور میرے اوتے جناب داخل کرایا اٹھ دن انہیں رکھا شیشے باہر آخر بھی ٹھیک بالکل ٹھیک ہے دن او مر گیا اٹھ دن رکھی رکھا بھی پیچھوں پیسے سن. ای ہزار روپیہ لے لیا اٹھان دن تو بعد آ گیا مریا ایمان درس ایک قوم رحمت ملی مرے نو چھ پی جان ماڑی کر ڈی روپیہ اچھا ساڈا پیو ساڈا برا مر جائے قتل ہو جائے کرتے بڑی ہے کرتے پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے چوڑا کی کدے کرتا ہے ایک بھیرا مریا پیا نبی سرکار ساٹے سجن ہے حضور نے فرمایا مردے کو ہڈی توڑنی اوی جی میرے نبی فرمایا جب مردے چپ کے جاؤ نہ سو تکلیف نہ میرے نبی فرمایا شریعت تاکہ ہاتھ ہاتھ ہاتھ تا ہاتھ ہاتھ تکلیف کملے والا تیرے ورگے سجن کتھوں لب لیا ایویں تو نہیں دنیا دیوانی ہوئی بول سبحان اللہ ای تو نہیں میرا محل تازگار ہے بول او کوئی جانی دی جانی دیب سائی کسی مکھے جدید جی بول سمان کسمان مڑ ترقی والے پاس پہلے پریشان کرے سبحان اللہ میرا محبوب سے رحم کی اچھا انگریز نے آخیا میں قانون بنایا پوسٹ مارٹم ایک مریا پیا دوجا عیسائی آخن گے उन्हें ऐसा चुकना बुगदान लम केड़े करके अच्छा फिर मारना सिर से बुगदान पिछली फाड़ी कुछा कर देनी पिछड़ा सीवना कल मोजना آبا آبا. بڑی ترقی اپنا پیار ایک مریا پیا دوسرا چوڑے دے ایمان دس کسی کے مرے نو جا کے کوئی تھپڑ چا مارے گا کی کرے گا وہ میں کسی کا برا کو مریا پیا جا کے کوئی تھپڑ مار دیا ہے نا ूदी कानून च बनाया यूदी कानून च बनाया अपने हाथ ही बाकी जो है चूड़े तो क्यों कराया पोस्टमार्टम चे रखना भी, भी, भी चूड़ा क्यों रखा गया है? یہ مطلب ہے اگر نبی کا صاحب بھی اب ہوں سال بہت ہوں بھی چوڑا کھٹتا چوڑا رکھا میں اینا دے بدلے لوا قانون چ بناوا نسل اگوں ساری گورنمنٹ میری قانون میرا ہے تسلیف ساری میں خود خدا سمجھ میں جو آخر انہیں آخر ترقی ہے تحریر میں قانون چ بناوا اپنے چوڑے کے ہاتھوں یہاں کا پیو کٹاوا ماں کٹاوا برا کٹاوا کٹا کٹا کے زلیل کراوا اتوں پیسے بھی لواں پوسٹ مارٹم بھی میں جہان نہ گئے سچ نہیں بولیا اجرنا گیا ہوتے اگتے مرے وہ آتے ہیں جنہیں سوچ ختم ہو ہر گھر سات نہیں میرے ایک شاہ صاحب بےلی نے وہ آ گیا بنتا شاہ جی تویز سے لکھ لے ان کے آپ میری تھی خراب ہو گئی ان دیب. شاہ صاحب فرمایا کتنے جانے آپ سکول شاہ صاحب میں چیزیں ختم کر دکول باہر لے ٹی وی ختم کر دے میں تویز لکھ دینا وہ اگو آ شاہ جی ایک کام کر لے دو میں اپنے ٹھیک اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جانی طویز کا فائدہ لاہور کی گل جائے میں کسبیا پانا شاہ ہو رہا شاہ ہو آخیا کہ مڑ تو دو دونیں کب جاری رکھنے میرا تویز ہے مڑ فاٹک نہیں گھر ہندو سکھ چوڑے کمینے کنجر ننگے لیا مڑ آمد دے گا کی کرے گا اچھا سکول جی بت ماری بگڑت میں شیشے دے سارا کا سارا ٹبر ہی اگے بٹھا دینا آخر کی احسا... سیاح سیتے بول گیا شیطان نے ترقی بے تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا اس آخر بلیز سوچا آدم دی اولاد مارن کا اس آخیا یہ تنزل جی پایا ترقی دا شوق جب <خش> کہ چشتی میںبی تو کرتا دے مگر چڑے کھڑا ہے میں پترے تو کافران دے خلاف بولن نبی دا ذکر نہیں سمجھنا رب عبادت نہیں سمجھنا آندہ نہیں میں کیا تافر تو بےمان جو رب دا قرآن بولے جو کچھ ہو تو ساڑی عبادت توجہ نہیں فرمائی میں کیا بےمان ہوں آفر کے خلاف بولنے کو جو عبادت نہ سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں حضور کے دشمنو کے خلاف بولنا یہ مستفا کی نات ہے <تصفح> <نات تصفح> توجہ نہیں قرآن کے نہیں ہر حرف کے قرآن کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس فرعون لفظ ہرف نے آئن واہ نون ہر حرف کے دس فرعون کا لفظ بولیے کنیاں نیکیاں ملن گیا پنجاب کافران دے رگڑے پٹن واسطے فرون جیسے کافر کا نام نے سڈیا پجانے کی وٹنے پیج مہانا بول دینا مہنگے ایک چتیا کرے اگر پر کسی نے کچھ نہ آخر میں اس ویل <سؤال> جیسے مسلمانوں کے بمتی میں پتر کچھ نہ تھا ہر شیطانیت ہر نقصانیت ہر تفصیل دشمن کی اللہ دے نبیان دیا آتا سو، رب نے نبیا دیا آدھا دسیا سو رب سونے اللہ ایسا قرآن اتارا اس واسطے وے تاکہ مجرم دے راہ لوک جان مجرم نکے نکے نکے نکے نکے پتر پہ بجروں کھولیں گے تو بچا گے نا دسانگے نکے نکیا نام ساری فوج ن سارا کچھ ساٹی فوج سارا کچھ کرایا بھی ہے سارا کچھ ہے ایمان بھی درت بھی دتی آرشا دیتی مڑ بھی کتا لکھا چتر پینٹ نہیں ٹوئے اور کی لباس کی پوانے پینٹ شرٹ मैं, मैं एक आख्या चीटोए टिबे कपड़े भी पाए एक कपड़े ने अच्छा उत्तू उतू, उतू आ गल खोटू मैं एक पूछा लोर मैं पुत्र एक सवाल करा ना जी चाचा میں کہا تھا دیسی جی بندے ہیں اگر کسے کتے کے دا گل چاہیے ٹوٹا سزیر دا دیکھیے نا اصل سمجھنا کسے دے کلے تو ترٹیا پھر پتر سچی بولی تو کلے ترڑائی پھرنا ہے افسوس کہڑی کہڑی گل بندہ سمجھا قسم خدا چکر کیا سب کا مدی تاجدار دا سال دشمن کی پشانتا فرما سجنا دشمن بھاوے دنیا کا ہوگی بھاویں دیش کا ہوگی जोड़ा बंदा अपने दुश्मन का विशाखा भी, भी ना मर जाता एक असूल ही दुनिया ना दुश्मन तेन चा प्या तो पीनेगा अंग्रेज देशा की दुआ कर सदका बदीन अंग्रेज सिर्फ दो चीजों छुट्टा तीन चीजों एक वोट छोड़ दो ٹی وی چھوڑ دو اخبار تیسرا سکول چھوڑ دو اگریز آتا میں مر گیا جسے جی سپ ساپن, سپ کو کٹو نا سپ نے مارو کدی نہیں مرتا جی سر تارو سکول, سکول سکول کے خلاف چ بولو سمجھ تنگریز کا سر توڑ دیا پیسے درجے دیکھنا واپس ل تعلیم دے امداد دینا واپس ہی نہیں بچے خرچہ میرا ماما لگتا روپیہ سکا روپیہ دے کر نہیں آدھا روپئے سٹی آ ملوڈیا بھی جانا بچے مگر دیران کروڑ ڈالر آیا مولوی بھی مارڈ رن کے لیے مارڈرن بولے ہاں جی جی شکار شکاری کرنگ آرکی میں آخا گا چسکر پچھایا تو سود کھانا تواؤ ملوڈا بیٹھا ہوتا ہے ایک پاس بخت وہ مڑتی ہے یہ بتائیں اسلام جو ہے وہ عورت کو برابر نہیں چلاتا وہ پھر بلا جگہ بیٹھا ہوتا ہے وہ پہلا سانا کو سیر مار دیا اسلام بہت کھلا ہے اسلام تو بہت کھلا میں سب کے جانا پورے کھلے کرا تنگ دس بندے تیری اکھ تڑی سوڑی میں آ جی میری اک ایڈی سوڑی ہے نہ منافقت نہ بگیرتی میری اک واقعی سوڑی سارے مو سوڑا ایک بندہ بے نکیا کے بڑ گیا پنڈو آخر نکو ہوئے نہراب ہو ماری جی کو کپڑے ستھرے پائی ہے اس طرح اس حضور دس حضور پاک سرکار بھی سونے کی بےچارے بولے کرو میری کٹ پیالہ پیالہ کٹ جی باندر کپوشن چاہیے کھڑا نا قسم خدا لگتا ہے پیالہ کٹ والا خدا کنڈ کی نا جی مدلی محبوب نڈ کی قسم خدا دی رب نلیل کر کے مار پیر جی شاہ محمد ربی کے دربار جھاڑو ہوئی آخری گل کر کے جدل سن آخری گل میرے پیر میرے آپ نے ایک مسلا لکھ لے فرمایا کم دا میری ایک ہزار مربے کا ہزار مربے کا رقبہ کر دیر پیر میرے علی نے جواب د فرمایا انگریزہ تے ہزار مربے رقبا داں گا تو ساری خدائی میرے علی سٹ دے نبی شریعت دا مسئلہ کدی نہیں بدل گا شدہ بدلیں پہ ویکو یہ تو بندی تے سارے جناب مطلب یہ پڑھا سکھاندے پہ مارا تھن اے بابا جی انگریزی ٹھو جی ہوں نے نا تپائی رکھتے ہیں ایمان یہ بھابی بھی وہاں نے بڑھائے جی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 مراد جڑے ہیں نا سیٹی تلن آئے اس حدیث بگاڑیا کرنا حدیث کا مطلب تو ماں احمد رضا نے ماں احمد رضا کا فتح والے مین حدیس رسول قرآن کا مقابلہ لے آ جائے قرآن فرماوے رازدار نہ بناؤ تم کہتے استاد بناؤ کو قرآن کے مقابلے بناتے ہو یہ فتح و امام ماری احمد رضا بریلوی کا فتوا ہے جس پر اس زمانے کے مکہ مدینہ کے علماء شافی حملی مالکی حنفی سب اپنے مہرے تصدیق سب کی ہے جاؤں صفحہ نمبر اکتالی ترکی کا چھپیا اربی کے اندر آپ تو پوچھا گیا انشد لا علوم الدین بل یا علوم بطعالو مل... بطعالو وغیرے لما لم یہ سوال تھا کہ جناب چین جانا پڑے حدیث آیت فر رب انگریزی تب ن شامل آلہ عدل نے جواب لکھا آدھا تفصیل قرآن نظیم جواب نے یہ قرآن کی تفسیر اپنی بری سوچ کے ساتھ کرنا ہے اپنی پیاری سوچ نال قرآن بدلنا ہے اور فرمایا یہ نبی پر بہتان ہے بہتان ہے بہتان ہے نبی دی حدیث نو, یہودی کے سکول پہ چشمہ کرنا بہتان ہے بہتان ہے افطرا ہے اور نبی پر بہتان باندھنے والا جہنمی ہے ہے فرمائی بابا ہے اللہ کبھی ستن شری حج حج اے اے اے اے نیچری, نیچری سر سرسور جن کا بانی تھا سر خان جس کو سر سید کہتے ہیں سر سید جو غلام فطری ملین تھا جو کہتا تھا جنت نہیں دوزخ نہیں فرشتے نہیں سر سید کہتا جنت نہیں دوزخ نہیں فرشتے نہیں نبیوں کے موج نہیں ہمارے نبی نے کوئی چاند نہیں توڑا ایسے ہی بنا رکھا ہے سارا اس کا کیا ان کی بکواد کرنا لڑکا فرا کہ کوئی نہ بولو بولو سوار مر کون ہوا حضرت ردا پہلا فتوا سرسوار خلاف ہے پہلا سوار سرسوار خلاف تے حضرت فرما دلے نیچری فرقہ سی نیچری فرقے والے نی ان کے ان منہ والے بئیمان یہ نبی بستان لاؤن میں بکواس کرتے ہیں ورنہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو میرے دین کا مدینے سے لے کر چین جتنا سفر بھی کرنا پڑے ڈر کر لینا گھر نہ بیٹھے رہنا نبی کا دین ضرور پڑھنا سیکھنا <تصفح> مطلب یہ میں سے اگر تشریح کرا پر حوالے پیش کروں